رحمن الرحیم السلاۃ و سلام یا رسول اللہ السلاۃ و سلام علیہ حبیب اللہ علیہ نبی اللہ ولی کا یا نور اللہ آقید و عالم نور مجسم شاہب بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و کا فرمان علی شان ہے جو بندہ مجھ پر ہزار مرتبہ روزانہ درود پاک پڑتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے نازیوں اسلامی بھائیوں الحمدللہ عزوجل سلسلہ ہے لبیک اور اس سلسلے کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس سے شورہ کے نگران حاجی محمد عمران ملتظل العالی تشریف فرما ہوتے ہیں آپ کے سوالات ہوتے ہیں ہمارے سوالات ہوتے ہیں آپ کی قوض ہوتی ہیں واٹس اپ ہوتے ہیں ٹیکس میسیجز ہوتے ہیں اور وہ ہم نگران شعراء کی بارگاہ میں بڑھاتے ہیں نگران شورہ کی طرف بڑھاتے ہیں اور نگرانی شعرا اپنے تجربے علم اور تنظیمی نظم و ضبط اور جس کی وہ ذمہ داریاں ہیں ان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ان کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت ساری راہوں کا تعین ہوتا ہے تو انشاءاللہ آج بھی ایسا ہی ہوگا آپ کی کالز اور آپ کے واٹس ایپ اور آپ کے ٹیکسٹ میسیجز بالکل آپ کیجئے نگرانی شورا کی بارگاہ میں پیش کریں گے آج کیونکہ رمضان المبارک سے پہلے ہمارا یہ آخری سلسلہ ہے آئندہ اتوار اللہ کی رحمت سے رمضان المبارک ہوگا اور مدنی چینل پہ رمضان المبارک کی بہترین زبردست علم و حکمت اور سنتوں سے بھرپور رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہوگا عشاء کے بعد مدنی مذاکرے ہوں گے اثر کے بعد مدنی مذاکرے ہوں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ سحری میں صبح اور دوپہر کو ظہر کے بعد خصوصی سلسلے بھی آپ دیکھ سکیں گے تو رمضان کی مدنی چینل کی نشریات کا اپنا ایک جذبل ہوگا انشاءاللہ اس کے جو اوقات کار ہوں گے اور وہ سلسلے کیسے کیسے ہوں گے یہ بھی آپ انشاءاللہ ان قریب مدنی چینل پہ ملاحظہ کر سکیں گے آج سلسلے لبیک میں ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع یہی ہے کہ رمضان کی تیاری کیسے کریں رمضان کا استقبال کیسے کریں آج کا یہ موضوع ہے ان شاء اللہ مبلغین کے مدنی پھول بھی ہوں گے اور کچھ سوالات کچھ تیاریوں کے حوالے سے باتیں ہم نے بھی رکھی ہوئی ہیں وہ بھی نگرانی شورہ سے کرنی ہیں نگرانی شعرہ سے کچھ پرسنل سوالات بھی کرنے ہیں کیونکہ ایک بہت خاص ایونٹ اور ایک بہت خاص موڑ کہہ سکتے ہیں کہ نگران شعرا کے گھر میں آیا کل نگران شورہ کے چھوٹے صاحبزاد حامد رضا اتاری جو ہیں ان کا نکاح ہوا ان کی شادی کی تقریب ہوئی تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں ہے وہ بھی رکھیں گے آپ کو بھی دکھائیں گے اور آج کا جو موضوع ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے تو آپ مکمل یکسوئی کے ساتھ مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ آخر تک بیٹھے رہیے مدنی چنل دیکھتے رہیے ان شاء بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور کیونکہ سلسلے کا موضوع عبدالواجد بھائی رمضان کی تیاری ہے اور ایک ایسا مہمان آ رہا ہے جس کی برکتیں جس کی رحمتیں نہ ختم ہونے والی ہیں گویا کے تو جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں اب اللہ از کا وہ مہمان آ رہا ہے جو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے گویا کہ مغفرت کے پروانے لے کر آ رہا ہے رحمت کے پروانے لے کر آ رہا ہے اور نیکیوں کے بہار گویا کے آ جائے گی ایک کیفیت ہوتی ہے جو رمضان المبارک میں بنتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکتوں سے اس کی رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں کو چھوڑ کر نیکیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابتدا میں آپ ہی کی طرف آؤں گا کہ رمضان المبارک کا استقبال اور رمضان المبارک کی تیاری یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ رمضان المبارک میں کیا کریں کیسے کریں اور کیوں کریں تو کس طریقے سے لیں ماہ رمضان جو ہے وہ ایک عظیم الشان مہینہ ہے اور اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اس ماہر رمضان کا جو استقبال ہے وہ شایان شان طریقے سے کرتے ہیں اس کے استقبال کی مختلف صورتیں ہیں خود اگر ہم آقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں اور ہمیں اس طرح کی احادیث ملتی ہیں کہ حضور جو ہے وہ صحابہ کے درمیان اس مہینے کے فضائل بیان فرماتے اور صحابہ کو آنے والے مہینے کے لیے تیار فرماتے امیر علیہ سنت نے بھی اس طرح کی ایک حدیث مبارکہ کو فیضان رمضان جو فیضان سنت کا ایک باب ہے اس کے شروع میں نقل فرمایا ہے جس میں آقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان کا جو مفہوم ہے اگر میں پیش کروں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور ایک فرض ادا کرنے کا ثواب ستر فرضوں کے مطابق کے برابر ہو جاتا ہے تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ عبادت میں کوشش کا ہے جد و جہد کا ہے عبادت پر کمر کس لیں ہم لوگ دی تیار دی ہو جائیں ماہ شابان کے آتے ہی جب ماہ رمضان قریب آنا شروع ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو آنے والے مہینے کے لیے ایسے تیار کریں کہ ہم تیار ہو جائیں کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے ہم نے تراوی میں قرآن کریم کی سماعت کرنی ہے ہم نے تسبیح ذکر اذکار درود و سلام کے ذریعے اور پھر جو روزے ہم پر فرض ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کے ذریعے اللہ تعالی کی خوش حاصل کرنی ہے اچھا یہاں پر وہی حدیث مبارکہ جس کا میں نے حوالہ دیا اس کے آخر میں آقاد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں بے نیازی نہیں یعنی جو چیزیں تمہارے لیے بہت ضروری ہیں ان سے مستگنی نہیں ہو سکتے جی مستغنی نہیں ہو سکتی ان میں سے ایک ہے لا الا اللہ کی گواہی دینا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس چیز کی گواہی دینا اور اس کے بعد آگے جا کے فرمایا کہ جہنم سے آزادی کی دعا مانگنا اور جنت کو طلب کرنا تو گویا کہ ہمیں اس بات کا درس دیا جا رہا ہے کہ تم ان چار چیزوں کو لازم پکڑ لو کلمہ شریف کا ورد کیجئے اس کے بعد اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اس کے بعد جو ہے جنت کی دعا کیجئے اور جہنم سے آزادی پھر یہ مہینہ تو ہے ہی جہنم سے آزادی کا اس کے پہلے دس دن عشرہ رحمت کہلاتے ہیں दीग. جو درمیانی دس دن ہیں وہ مغفرت کا عشرہ ہے اور جو آخری دس دن ہیں وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہیں تو ایک مسلمان اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں پیش کر دے اور اس کے بعد جہنم سے آزادی کا سوال کرتا رہے दीग. تو پھر انشاءاللہ شاء زجل وہ ایک کامیاب مسلمان بن جائے گا بالکل رجب شریف سے احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں مسند امام محمد کی حدیث سے کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلط وسلم رجب کا چاند دیکھ کر یوں دعا فرماتے رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے اللہ بارق لینا پھر رجب یوں و شابانہ و بلغنا رمضان اور تبارانی شریف کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں بارکنا فی رمضان کہ اے اللہ ہمیں بارک لنا فی رمضان کہ اللہ ہمارے رمضان میں بھی برکت عطا فرما تو اس حدیث پاک سے محسوس ہی ہوتا ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ رجب کا چاند دیکھتے ہی گویا کہ رمضان کی تیاری کا ایک پیش خیمہ ہوتا تھا اور رمضان کی آمد کے منتظر ہو جاتے تھے کہ جیسے کہ اس دعا میں رمضان سے ملنے کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے اچھا لطائف المعارف میں صحابہ اکرام اور تابعین کا معمول بیان کیا گیا کہ صحابہ طابئین رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین چھ ماہ رمضان کا انتظار کرتے چھ مہینے تک انتظار کرتے کہ اب رمضان آنے والا ہے اب اتنے مہینے رہ گئے اب اتنے دن رہ گئے اس طریقے سے اس کا انتظار کرتے تھے کیونکہ وہ لوگ اس کی عظمت کو اس کی رحمتوں کو پانا چاہتے تھے اور سمجھتے بھی تھے جانتے بھی تھے جب آپ کسی چیز کی لذت کو اس کی عظمت کو جانتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے بھی ویسی ہی کرتے ہیں تو صحابہ اور تابعین چھ مہینے تک اس کے لیے آرزویں کرتے تھے تمنایں اور دعائیں کرتے تھے کہ اب رمضان آیا چاہتا ہے اللہ ہم رمضان سے ملا دے اب پھر جب رمضان گزر جاتا تھا تو کیونکہ انہوں نے رمضان میں تعاعت کی ہوتی تھی عبادتیں کی ہوتی تھیں نیکیاں کی ہوتی تھیں نوافل کی کثرت کی ہوتی تھی تلاوت قرآن پاک کی کثرت کی ہوتی تھی تو پھر وہ بقیہ سال کے جو چھ مہینے یا پانچ مہینے ہوتے تھے ان میں وہ اس کی قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور آپ نے شروع میں کہا کہ اب کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو ہمیں بالکل ہمت باندھ لینی چاہیے کمر کس لینی چاہیے اور یہ نبی کریم علیہ سلاۃ کی ادا ہے اگر عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ معمول بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شریف آتا تو عبادت پہ کمر بستہ ہو جاتے اور پورے مہینے اپنے بستر شریف پہ تشریف نہیں لاتے یہ حدیث مبارکہ جو ہے در منصور میں امام جلال الید رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے تو اب یہ اس حدیث پاک کو دیکھیں تو نبی کریم علیہ سلاط و سلام سے بڑھ کر عبادت گزار اور تاشیار کون ہے کہ ان کو تو دیکھ کر ان کو دیکھ کر لوگ نیک بنتے ہیں صحابی بنتے ہیں جنتی بنتے ہیں تو نبی کریم علی سلاط و عبادت پہ کمر بستہ ہو جاتے تھے تو اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم چل رہا ہے کہ اہتمام کریں اور جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں ان میں اضافہ کرنا ہے اور پھر کیونکہ ہم اگر اپنا محاسبہ کریں تو نیکیوں کا تو پتہ نہیں کتنی ہیں اور کتنی نہیں اور ہیں بھی یا نہیں ہیں لیکن گناہوں کی کثرت و بھرمار ہے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع بھی کرنا چاہیے استقبال رمضان کے حوالے سے رمضان کی تیاری کے حوالے سے مغفرت کا مہینہ ہے اور ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ پانچویں نمازیں دوسری نمازوں تک اور جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک صغیرہ گناوں کو دھو دیتے ہیں مٹا دیتے ہیں جبکہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچے تو علما نے اس کی تفصیل شرا میں یہ بات کو بیان فرمایا کہ کبیرہ گنا جو ہے وہ توبہ ہی سے معاف ہوگا تو اب وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں سحر و افطار میں اور اس کے لمحے لمحے میں ہزاروں ہزار لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے ملیں گے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے اور رمضان جو ہے وہ تقوا دینے کا مہینہ ہے تقوا اس سے حاصل کیا جاتا ہے تو ہمیں بھی تقوا حاصل کرنا ہے اور اس کی پہلی سیڑھی جو ہے جو میں سمجھ سکا ہوں قرآن حدیث کے مطالعے سے وہ یہ ہے کہ توبہ کی جائے تاکہ جو پرانی گندگی ہے پرانے گناہ ہیں پرانا جو ہمارے اوپر کریڈٹ ہے وہ صاف وہ کلیئر ہو اور پھر ہم اپنا نیا اکاؤنٹ کھولیں جو صاف بھی ہو شفاف بھی ہو اجلا بھی ہو مہکتا بھی ہو اور دمکتا بھی سبحان ہو سبحان اللہ بڑی پیاری بات کہی محروز بھائی یہاں دیکھیں آپ اس ماہ مبارکہ اور اس ماہ مبارک کی عظمت اور اس کے شخص کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے آخری ایام میں حضرت سلمان فاص الدی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور نے ہمیں خطبہ جو ہے وہ دیا اور پھر آپ دیکھیں اس میں حضور نے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے کیسا مہینہ جیسے ابو واجد بھائی نے اس کو بیان بھی فرمایا ہے سایہ فگن ہونے والا ہے اس کی شرح میں مفتی احمد یال خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک سایہ دار درخت یہ انسان پر سایہ کر کے اسے سورج کی دھوپ سے اس کی تپش سے اور سورج کی دھوپ کے مضر اثرات سے بچا لیتا ہے یوں ہی ماہ رمضان المبارک مینین پر اپنا سایہ فرما کے انہیں دنیا اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما دیتا ہے تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے اور پھر آپ اندازہ لگائیں میروز بھائی میں تو جب سے پاک پڑی ایک ہی بات جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ آپ دیکھیے جس کو حضور فرمائیں شاہ رن اس کی عظمت اللہ اللہ کا عالم کیا شخص ہوگا شخص امام الانبیاء عظیم ہے کوئی جسے حضور عظیم جیسے جیسے حضور, علیہ حضور علیہ جسے حضور عظیم, عظیم فرما رہے ہیں اور پھر کیسے پیارے انداز میں حجیث پاک کے اندر حضور علیہ سلاۃ والسلام نے عمل کی ترغیب دلائی تحریر دلائی مہینے کا بھی بتایا اس کی عظمت اور شخص کو بھی ذکر فرمایا ہوا شاہ رفیح یزاد رزق المؤمن ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے رحمتہ اللہ تعالی کی شرح میں فرماتے ہیں آپ دیکھیے کہ وہ نعمتیں اور وہ کھانے جو عام طور پر بندہ نہیں کھاتا ماہ رمضان المبارک میں وہ نعمتیں بھی انسان کے دسترخوان کا حصہ بن جاتی ہیں تو یہ فرمایا ہو اشاہ گڈنگ اور پھر دیکھیے آگے چل کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہو اشاہ مباسات یہ مباسات کا مہینہ ہے کسی کا خیال کریں کسی کا احساس کریں کسی کے ساتھ بھلائی کریں غم خاری کی جائے اس کے ساتھ اس کو بھی مہینہ غمخاری کا مہینہ گویا کے قرار دیا گیا اور ہم دیکھتے بھی الحمد للہ یہ عزد رسول کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ افطار کروایا جائے آپ دیکھتے ہوں گے کہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ سبیل کا اہتمام ہوتا ہے شبت وغیرہ بھی تقسیم کیا مجھد جاتا, مجھد دو جاتا دو ہے الحمد بڑی بڑی اچھی بات ہے اس کے علاوہ راشن کی تقسیم کاری بھی ہو رہی ہوتی ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے یہاں مہروز بھائی ہم نے جس طرح دیگر ذرائع ہوتے ہیں یہ لائنیں لگتی ہیں اور ایک ڈنڈا بردار طبقہ ہوتا ہے جو ان لائنوں کو جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے یہ بھی معاملہ ہوتا ہے لیکن الحمد للہ ایسے کو بھی دیکھا کہ جو سفید پوش غریب افراد کے گھر میں کھانا پہنچا رہے ہیں ان کے گھر میں راشن دلوقتي پہنچا دلوقتي رہے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہ اس کی سفید پوشی کا بھرم یہ بھی نہ کھلے یہ بھی نہ ختم ہو اور جو ہم نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے احسان کرنا ہے اس کا تعاون کرنا ہے اس کی مدد کرنی ہے یہ بھی پورا ہو جائے یہاں میروز بھائی ایک اور بات بھی ہے جس طرح راشن کی تقسیم کاری ہوتی ہے خیر خائی ہوتی ہے بھلائی ہوتی ہے احسان ہوتا ہے بڑی اچھی بات ہے میں یہ چاہوں گا یہاں پر ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کو مت بھولیں بالکل ہم دیکھیں ہم اپنے محلے میں راشن بانٹ دیتے ٹھیک ہے صحیح. ہم اپنے پروسیوں میں دیکھ لیتے ہیں کون ہے ہمارے فلور پر جیسے میں ایک, ایک فلیٹ کا رہائشی تو میرے فلائٹ جس مالے پر میں رہتا ہوں اس مالے میں کتنے گھر ہیں ان میں اگر کوئی ہے کمزور ہے فرد ہے تو اس کو پہنچا دیا اس کو دے دیا بڑی اچھی بات ہے یا ہمارے پنجاب کا جو ایریا ہے وہاں جو محلے ہوتے ہیں محلے کے اندر دیکھا بے گھر ہے یہاں یہ غریب ہے اس کو دے دیا بڑی اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن کچھ ہمارے قرابت دار ہوتے ہیں بھائی غریب ہے بہن غریب ہے اچھا ان کی اولاد ہے یہ غریب ہے چچا غریب ہے پھا غریب ہے کوئی رشتہ دار ہے ایسا جو غریب ہے اس کی طرف عمومی طور پہ توجہ مہروز بھائی ڈائیورٹ نہیں ہوتی اس کے بارے میں کیا آپ فرمائیں گے آپ بالکل درست بات فرما رہے ہیں ایک تو میں وہاں سے شروع کروں گا کہ آپ نے دو طبقے بیان کرے کہ وہ تقسیم کر رہے ہیں راشن وغیرہ اور ان کی سفید پوشی اور ان کا جو ایک بھرم ہے ان کی جو عزت ہے اسے قائم رکھے ہوئے ہیں یقیناً آدھی سے کریمہ میں اس کی ترغیب موجود ہے کہ صدقہ اس انداز پہ دو کہ جب ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو معلوم نہ ہو اور تو ایسے ب... ایسے بندے کیلئے فرمایا جو اس طرح صدقہ دے دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے اللہ تبارک بطالیہ ایسے شخص کو کل قیامت میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے تو اب یہ جو آپ نے بات کی اس میں تو ثواب بھی زیادہ اچھا سلمان ثواب زیادہ ہے کیونکہ جتنے تعلق بڑھتا جائے گا جتنی نسبتیں بڑھتی جائیں گی اتنا ثواب زیادہ ہوتا جائے گا اور یہ ایک حقیقت ہے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جہاں دیگر معاملات میں ہم غفلت کے پردے ہماری آنکھوں پہ پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے اعمال کے معاملے میں دھند چھائی ہوئی ہے گویا کے تو وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بعض افراد واقع چوکوں پہ بانٹ رہے ہیں بازاروں میں بانٹ رہے ہیں بالکل بانٹ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے بالکل تقسیم کرنا چاہیے ہر ایک تک پہنچنا چاہیے اگر آپ نے وہ اللہ نے مست دی ہے لیکن پہلا حق جو ہے وہ آپ کے عزیز رشتہ داروں کا ہے دین اسلام کی حسین تعلیمات یہی ہے کہ اللہ جو اللہ آپ کا جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جیسے واجبہ صدقات جو ہیں وہ والدین کو نہیں دے سکتے یا اولاد کو والدین نہیں دے سکتے تو وہ استثنائی صورتیں ہیں باقی بہن بھائی ہیں یا خالہ ماموں ہیں چاچا ہے پپی ہے تایا ہیں اور دیگر آپ پھیلاتے جائیں اس کو تو جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے پھر آپ نے تو یہ مثال دی نا بلڈنگ کی سلمان بھائی حالت زار یہ ہے حقیقت بعض اوقات بعض جگہ پتہ چلتا ہے مختلف ذرائع سے کہ پڑوسی بھوکا ہے oh, oh. پڑوسی بھوکا ہے اور ہم چار محلے پار جا کے جو ہے نا وہ بریانی کی دیر تقسیم کر رہے ہیں تو دیکھ تقسیم کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ بڑی بری بات ہے کہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا بلکت ہے بلکت تو جو جتنا قریب ہے چاہے رشتہ داری کے حوالے سے ہو چاہے ہم کے اعتبار سے ہو چاہے ہمارے آفس کلیگ کے اعتبار سے ہو چاہے ہمارے فرینڈ سرکل میں ہو تو جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے اور اسے اتنا زیادہ ہمیں توجہ کے ساتھ اہتمام کے ساتھ عزت و سفید پوچھی کا بھرم قائم رکھتے ہوئے اس تک پہنچانا چاہیے اور صحابہ اکرام عالم اردوان کا اگر معمول دیکھیں امیر علیہ سنت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ جو رسالہ ہے شابان کے فضائل پر اس میں حضرت انس ردی اللہ تعالیٰ سے روایت منقول ہے کہ صحابہ کے معمولات کیا ہوتے تھے رمضان سے پہلے کہ جب شابان کا چاند نظر آتا تو ان کے معمولات کیا ہوتے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے صدقات و زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے کیوں اس کی وجہ یہ بیان فرمائی تاکہ غرابا اور مسکین مسلمان جو ہیں وہ رمضان کی تیاری کر سکیں اور اچھے انداز پہ پرسکون انداز پہ کسی قدر تمانیت کے ساتھ وہ روزے اور رمضان بسر کر سکیں اب ہمارے جو آپ نے توجہ دلا ایک تو یہ تھی یہاں پہ میں یہ بھی ارض کرتا چلوں کیونکہ رمضان کی تیاری کی بات چل رہی ہے تو ہمیں تیاری کرنی بھی ہے اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ہو سکتا ہے ہم کیوں کی تیاری کروانے کا وسیلہ بن جائے وہ اس, اس طریقے سے کہ جب ہم صدقہ کریں گے خیرات کریں گے السلام تو ہم السلام جب, جب ہم صدقہ کا خیرات کریں گے تو ان تک پہنچے گا اگر وہ تنگ دست ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے ان کی تنگی دور ہوگی اور رمضان سے پہلے وہ رمضان کی اس انداز پہ بھی تیاری کر سکیں گے سبحان اللحمت اللحمت موضوع ہے رمضان کی تیاری اور بھی سوالات ہیں آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں مدنی چینل کے اسکرین پر بھی مبارکباد دیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کے گھر میں ایک مزید نعمت ایک خوشی کی کیفیت ہے بالکل موقع ہے اس کی مبارکباد دیتا ہوں اس کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس سید للہ اول تو یہ کہ مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی ناظرین نے اس خوشی کے موقع پر مبارکبادیں دی ہیں دعاؤں سے نوازا ہے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کریم سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو زوال نعمت سے بچائے آمین دنیا اور آخرت کی ضلعت رسوائی سے بچائے دنیا بھی اچھی کرے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کرے خوشی کا موقع جیسے مہروز بھائی نے بات کی تو کل الحمدللہ میں بھی حاضر تھا اور میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا بڑی نوٹ کی میں نے اور میں چاہ رہا تھا میں بھی کیفیت میں ڈھلوں لیکن میں تو ڈھل نہیں پایا کل جیسے الحمدللہ جس طرح یہ سلسلہ تھا ایک نکاح کی تقریب کا اور انتظار ہو رہا تھا تو اس میں نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی ہوئے اور پھر اناج کھانے کا سلسلہ بھی ہوا امیر اسنت بھی تشریف لائے جب نواز شریف پڑی جا رہی تھی تو اس وقت ایک آپ کے اوپر دوک اور ایک سوز کا عالم تھا گریا تاری تھا ماشاءاللہ میں یہ سوچ رہا تھا یار نگرانی شورا رو رہے ہیں خوشی کا اتنا میں تکلف کر رہا تھا یار مجھے بھی, مجھے بھی ہونا ہے میری تو کیفیت بنی ہی نہیں یعنی یہ میں ایک ریالٹی بیان کر رہا ہوں میں اچھا آپ کو بھی دیکھ رہا تھا ایک دو ٹائم بھائی اور بھی ان کو بھی دیکھ رہا تھا تو میری تو کفیئر بنی نہیں کیونکہ میرے اوپر تو خوشی ہی یقیناً غالب تھی میں دیکھ رہا آپ کو دیکھا تھا بڑا بڑے خوش تھے آپ ماشاء اللہ تو وہی ایک سلسلہ غالب تھا آپ آنسو بہارے تھے یہ کیا ہے کیا خوشی کے موقع پر آنسو بہانا کہیں سابت نہیں ہے ضروری کے آنسو وہی بہائے جائیں جہاں پر غم ہو پریشانی ہو دکھ ہو موت ہو دستور اور انداز نہیں ہے خوشی ملا جلا سا ایک کیفیت ہوتی ہے کیونکہ کلام بھی تو تھا نا وہ آنے دو یا ڈبو دو, دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں میرے کریم سے گھر کترا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں اور ایک وہ بھی شعر تھا جس نے واقعی ایک کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے تو ایسی اشعار جب پڑے جا رہے تھے تو ایک جب خوشیوں کا موقع ہوتا ہے نا تو انسان کو کہیں بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالی بے نیاز ہے آپ کی یہ مسرت و خوشیوں کے لمحات کب غم و دکھ میں تبدیل ہو جائیں اور پھر شکر گزاری بھی ایک بڑی نعمت ہے شکر گزاری میں بھی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں جو اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارک سے بھی یہ بات ثابت ہے اور آپ کا دائید. یہ ارشاد راویوں نے نقل کیا ہے جب آپ کو کسرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے پایا گیا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں دوسرا یہ کہ جب ہم اپنے وجود کو دیکھتے ہیں نا سلمان بھائی جی اپنے افعال اپنے اعمال اپنے کردار اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ان عطاؤں پر واقعت رونا آتا ہے کہ اللہ ہمارا کتنا کریم ہے کتنا وہ شان والا ہے کہ اس نے ہم جیسوں پر کس قدر نعمتیں عطا فرمائی پھر دوسرا یہ کہ اللہ کریم نے ہمارے ایبو کو چھپایا ہے اور ہماری عزتوں کو بڑھایا ہے جی تو یہ بہت سارے سے ملے جلے سے جذبات ہوتے پھر امل سنت کی کمال درجے کی شفقت محبت لوگوں کا پیار عزت اور احترام یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو بندہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے ہمیں چاہیے اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے اپنے افعال اور اعمال کو یاد رکھیں جی رب کی بے نیازی پر نظر رکھیں کہ جب خوشی یہاں چاروں طرف ہو نا تو غم کا انتظار کرو اکبر آپ تو بالکل ہی آؤٹ ہو جائے گا میں آپ کے سوال ابھی کون سا وقت ہے مجھے ایسا لگا تھا ابھی کون سا وقت ہے کتنے بجے ہیں ابھی تو یہ دو بج کے ساون ہو رہے ہیں جی سورج ہے है جی ہے بالکل تو کریں گے نا دن ہے تو رات کا انتظار تو کریں گے اچھا چلے اب وہ آپ نے تو لبے کہا میں میں یہاں ایک بات کہ ناظرین میں ایک چیز سوچتا تھا اس کا یہ جواب آ گیا ہے کہ خوشی کے اندر بندہ غفلت سے بچے کیسے یہ جو نگرانی شرا نے انداز ابھی بتایا نا جی یہ دن ہے تو رات کے ہونے کا انتظار کرے خوشی ہے تو غم کے ہونے کا لگا کرے جب یہ لگا لگا تو غفلت دا. خوشی کے اندر غفلت نہیں آئے گی اللہ گھبراہٹ رہتے بڑا نسخہ ایریا ہے تو بڑا مدنی پھول بیان ہو گھبراہٹ اللہ کسی کے پاس بہت ساری چیزیں آ جائیں نا تو اس کو گھبراہٹ ہو جاتا ہے یار چلا نہ جائے اللہ کے بے نیازی سے ڈر لگتا ہے بلکہ اب بندے کو اپنی میں نے تو ایک مدنی پھول دیا تو سوشل میڈیا پر کہ جب خوشیاں اور نعمتوں کو تم اپنی طرح بڑھتا ہوا دیکھو تو اللہ کی عبادت بڑھا دو اس کی شکر گزاری بڑھا دو تم پر اللہ اپنی نعمتیں اور بڑھائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی نعمتوں کو پاؤ اور راحتوں کو پاؤ اور تم غافل ہو جاؤ اور تم اپنے کردار سے ہی یہ پروف کرو کہ میں اس کا آہل نہیں ہوں تو جو جس نعمت کی قدر نہیں کرتا اسے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے امیل سنت کی جب شادی ہوئی تھی نا تو امیل سنت نے شادی کے دن تین فعل کیے تھے تین کام کیے, تین کام کیے تھے نمبر ایک قبرستان گئے تھے نمبر دو مزاج شریف پر گئے تھے اور نمبر تین کسی مریض کی عیادت کے لے گئے تھے یہ تینوں فعل ایسے ہیں جو انسان کو غفلت سے بچاتے ہیں موقف یاد اللہ دلاتے ہیں اور خوشیوں میں غافل ہونے سے بچا سبحان, دلاتے اللہ, دلاتے ہیں سے بچاتے سبحان اللہ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ اللہ مجھے ناظرین آ, کل جب نکاح کی تقریب آ, ہو رہی تھی رمضان ہال میں تو نگران شرا کو دیکھا کیا انداز تھا آئی آپ کو بھی دکھاتا ہے جی دیکھیے سکرین پر میں بھی دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھے سبحان اللہ یہ نیانے شورا جو ہیں یہ گیٹ پر کھڑے ہیں اور نگرانی شدا جو یہ گیٹ پر کھڑے ہیں اور آنے والے اسلامی بھائیوں کا استقبال فرما رہے ہیں سبحان اللہ کل میں دیکھ رہا تھا اور میں نے کل ایک بات کہی پتا نہیں کس کو کہی بار کہی غالباً زہیب بھائی سے کہی تھی زہیب بھائی آپ کو میں نے کہا کہ آج نگرانی شرا جو یہ نگرانے شدہ نہیں ابو حامد لگ رہے تھے آج تو اچھا آج ابو حامد یعنی باقی جس طرح ایک باپ خوشی کے موقع پر استقبال کر رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے اور اس طرح یہ میں جب داخل ہوا جی تو نگران شورب باقاعدہ گلے ملے نا واہ رسموسی کی بھی سعادت عطا کر دی تو مجھے ایک خوش فہمی ہوئی کہ لبیک کی برکت ہے آگے بڑھا نا پھر مارا تو پھر میں پیچھے کھڑا ہو گیا شرح نے شاید مطلب وہ آگے کی طرف سے پیچھے کھڑا ہو گیا اب میں نے دیکھا تو جو آ رہا نگران شورا اسے اللہ اس سے ایسا استقبال ایسے اتفاق سے مل رہا کہ مدینہ مدینہ تو میں سوچنے لگا بلکہ رکنے شورا لکمان باپو بھی کھڑے ہوئے تھے تشویش لائے تھے وہ تو وہ مجھ سے کہنے لگے اور بھائی ہمارے نگران کو کہاں پھسا دیا تم لوگوں نے میں نے بولا ہم نے نہیں پھسایا یہ یہ تو استقبال کر رہے ہیں ان کا حق بھی بنتا ہے بغداد کو کھڑا کرتے تھے آپ نگرانی شورا بھی ہیں باپ بھی ہیں آپ گیٹ پہ کھڑے ہیں وہ بغداد اپنی ذمہ داریوں پر ہی تھے بغداد رضا اپنی ذمے داری پہ تھے حامد رضا اپنے کام پر تھا ماشاءاللہ میں نے بغداد کو دیکھا اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے دونوں بھائیوں کو میں نے آبزرو کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ خوشی کی جو کیفیت تھی نا بغداد کے چہرے پر مطلب وہ جو ہونی چاہیے تھی وہ تھی بھائی کی شادی تھی اور دوسرا سب سے کر یہ کہ امیر سنت کرم نوازی ہوتی ہے مہربانی ہوتی ہے شفقتیں ہوتی ہیں میرے مہمان تھے مجھے ہی زیب دیتا ہے کہ میں ان کا آگے برکت استقبال کرو یہ خاص ہمارے بچوں کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے سیکورٹی کی اور یہ ساری جو بھی دو تین مشقتیں تو ہوتی ہے نا کہیں بھی پہنچنے میں مشقتیں اٹھائیں تو ہمیں ان کا استقبال کرنا چاہیے اور ویسے بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میں کہ ہال وغیرہ میں تو جاتا نہیں ہوں لیکن جب کسی بچے کی شادی ہوتی ہے تو گھر والے ہال کے گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں استقبال کرتے ہیں آنے والے مہمانوں کا تو اگر میں نے اگر ایسا کوئی کام کیا تو کوئی اچھوتا یا انوکھا کام نہیں کیا کہ جس आपको آپ کو حیرت ہوتی ہو نہیں بلکہ اگر نہ کرتا تو ہوتا کہ یار یہ کوئی ہے نہیں ان کا استقبال کرنے والا تو یہ شاید مجھے لگتا ہے کہ غیر اخلاقی کام ہو جاتا اچھا دیکھا گیا ہے کہ جب بیٹیوں کی یا بیٹوں کی شادی ہوتی ہے تو لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ میرے سر سے ایک فرض اتر گیا یا بوجھ اتر گیا تو کل آپ کی کیا فیلنگس نہیں ذمہ داری تو ہوتی ہے دیکھیں ذمہ داری تو ہوتی ہے اور ذمہ داری اگر آپ کہیں بھی اپنی ذمہ داری پوری کر پاتے ہیں چاہے وہ ابھی جب ہم دو گھنٹے یا ایک ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھے ہیں تو آپ نے اپنی کو ذمہ داری کا تعین کیا ہے میری کو اپنی ذمہ داری ہے جو پیچھے جو سوئچنگ پر بیٹھے ہوئے ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے بیٹھے ہیں سب اپنی ذمہ داری سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں جب آپ کوئی بھی شخص اپنی ذمہ داری کو سے جب فارغ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو لگتا ہے کہ ذمہ داری بظاہر یہ جیسی تھی ویسی میں نے نبھائی ہے تو اس کو ایک قدرتی طور پر یا قلبی طور پر اسے ایک راحت و فرحت تو محسوس ہوتی ہی ہے یہ ایک نیچرلی سی بات ہے تو یہی چیز تقریباً دنیا بھر کے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے جب وہ اپنی اولاد کی شادی کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو اصل ٹینشن ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کو ہی ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے یہ ہو کیونکہ بچے ابھی ان کی زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہوتا ہے انہوں نے اس طرح کا پریشر کبھی لیا ہوا نہیں ہوتا ہاں ان کی اپنی تیاری کا یا ان کے اپنے معاملات کا تو ان کو پریشر ہوتا ہوگا لیکن اوور اول سینکڑوں مہمان کا آنا ان کے لیے انتظام کرنا ضیافت کا انتظام کرنا کوئی رہ نہ جائے تو یہ ساری چیزیں جو ملی جلی سی ہی ہیں ان سب کے لیے ماں باپ کو اصل پریشانی اور ٹینشن ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے یہ دنیا کا کوئی ایک یا دو ماں باپ نہیں ہے دنیا بھر کے ماں باپ کا یہی حال ہوتا ہے جو ابھی جو ابھی آج ہمارے بچے ہیں کل جب یہ اپنے بچوں کا کرنے بیٹھیں گے تو شاید یہ انہی حالات سے گزریں گے کم کسی کا کم کسی کا زیادہ مگر اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے بار بار دعا کرتا رہے میں ایک بات جانتا ہوں کہ ایسے مواقع میں بالخصوص بندہ اپنے رب سے دعا سے قافل ہو جاتا ہے اور اپنی خوشیوں میں کھو خو جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یعنی یہ کام اچھے ہوں گے ہی تب جب اللہ تعالیٰ اس کو بہتر فرمائے گا تو اور اللہ سے بڑھ کر کوئی بہتر کرنے والا نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی اس میں آسانیاں پیدا کرنے والا نہیں ہے تو میری تو یہ مدنی تھی جائے کہ ایک خاص کر ایسے موقع پر کثرت کے ساتھ اپنے رب کی دعا رب کی باغوں میں دعا کرتا رہے اور اپنے رب سے کرم کی بھیک مانگتا رہے مولا یہ بھی گزار دے تو اللہ تعالیٰ عزتوں کے ساتھ ایک چیز اچھے انداز سے گزار دیتا ہے گلدستہ ہے ہمارے پاس اس کو لے لیتے ہیں پہلے پھر انشاءاللہ اللہ اپنی ڈسکشن جو ہے آگے بڑھائیں گے جو ہمارے گلدستہ تیار ہے مدنی گلدستہ تیار ہے وہ لے لیتے ہیں پہلے ومن يضلله فلا غادي له وأشهد واللا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحده فخلق من نفس واحده اكلف رجالا كثيرا بجالًا كَفييدًا وَنساء وَتَّقُ الله الذي تَسلونَ ب وَ وَأَرحام إن الله كان عكُم رقييباق يا أيوه الذي نَ آمَنُ الطَّق الله ررحق فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ نکاح نکاحیے جو حامد رضا کے نکاح سے پہلے امیر علیہ سنت نے فرمائیں کیسی سعادت ہے؟ اللہ تعالیٰ برکت رہتا فرمائے آپ کی فیملی پر بغداد رضا کا نکاح بھی سنت نے بس ایک ہے کہ ان کے شہزادے یا ان کے جو اعلی تار ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ سعادت آتا ہوئی ہے مرید کو جو بھی سعادت ملتی ہے پیر کا فیض ہی اور کیا ہو سکتا ہے پیر کا کرم ہوتا ہے باقی کسی کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی دیکھا جب دعا مہنگی جا رہی تھی میں چونکہ آپ کے ساتھ ہی وہ بیٹھا ہوا تھا نہیں میں جان بوجھ کے نہیں قریب بیٹھا تھا جی وہ اتفاق ہو میں کیا ہوا مدنی مجھے کے ناظرین اور بھی کل ایک چیز دیکھی جس نے الحمدللہ بڑا حوصلہ بڑھایا میرا بھی دا اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے نیت ہوتی ہے کہ اپنے والد صاحب کا ادب و احترام جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے گل نگانے شورا ایک جگہ پر پہلے یہ بیٹھ چکے تھے اچھا وہاں بیٹھے ادھر بیٹھنے کے بعد جب نگارے نے دیکھا کہ میرے والد صاحب جو وہ چونکہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے تھے وہ ان کے لیے چیئر رکھی ہوئی تھی آگے تھے تو وہاں سے اٹھے اور اپنے والد صاحب کے بغیر قدموں میں بیٹھتے ہیں ویسے آگے بیٹھ گئے اچھا اب میں تو ویسے ہی پہلے سے ادھر بیٹھا ہوا تھا میری جو ذمہ داری تھی میں وہ نبھارا تھا اور اس کے بعد نیتیں کی تھی جی, جی وہاں پر دو چیزیں مجھے میسر تھی جی ایک یہ تھے صاحب کے قدموں میں بیٹھنے کی سادت ملی جی دوسرا کہ میں وہاں بیٹھتے کے بلا ہو گیا تھا اللہ کیا وہاں سے جی کی نیت مرحبا تو میں تو پہلے ہی وہاں پر جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا اچھا آپ جب دعا ہو رہی تھی تو آپ کچھ دعا مانگ رہے تھے یعنی الفاظ دبے الفاظ میں بھی کچھ دعا ہو رہی تھی کیا وہ کیا تھی وہ بتانا تھا تو دب الفاظ میں دعا کیوں کی تھی نہیں وہ خاص دعا ہوتی ہے نا پتا چلے کہ بھائی باپ اپنی اولاد کے لیے کیا مطلب ایک خاص چیز مانگ رہا ہوتا ہے ورنہ وہ یوں ہی ہوتی ہے پر جو مانگا ہوگا وہ انڈرسٹینڈ بات ہے ہر چیز تو یاد نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ انسان کی اپنی تمنا کیفیات چل رہی ہوتی ہیں پھر امیل سنت دعا کر رہے تھے تو یہ زیادہ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ ہمارے سب کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں مجھے اس پر باپا کی بھی آل یاد آ رہی تھی کہ چلو میں دلی دن میں باپا کی آل کے لیے بھی دعا کرو مجھے کسی نے بہت پہلے کہا تھا سلمان بھائی کہیں بغداد سے اس نے مجھے مختوب بھیجا تھا بغداد شریف سے اور مجھے کہا تھا کہ جب باپا کے چہرے پر نظر پڑے تو میرے لیے دعا کرنا یہ برسوں پرانی بات ہے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میرے سنک کے چہرے پر نظر کر کے دعا کرتا ہوں یہ کرتا ہوں مطلب یہ کئی مرتبہ یہ کرتا رہتا ہوں چہرے پر نظر پڑتے میں دعا کرتا ہوں مجھے میرا حسن زن ہے کہ ان کے چہرے کو دے کر دعا کروں گا اللہ کریم اپنے نیک بندے کے صدقے میں بارگاہ میں گا مجھے ایک عالم صاحب سے ملاقات کا موقع ملا تھا اور کسی شہر کے تھے بڑے علامہ صاحب تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ وہ خوش نصیب افراد ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیخ الیاس قادری کی زیارت ایسا ہے میں ایک بات اور سوچ رہا تھا کی بارگاہ میں کہ اب جیسے ہمارے مدنی ماحول کے اندر کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو وہ مدنی فیس بھی ہوا کرتی ہے کچھ خیالات کا اظہار بھی ہوا کرتا ہے تو ایک بات تو یہ کہ امیر اعلی سنت سے اگر کسی نے اپنا نکاح پروانا ہو ناظرین رشت بھی کر رہے ہوں گے آپ کے آپ کے اوپر آپ کے بچے नहीं کے اوپر اور یہ ہو سکتا ہے سوچ بھی رہے ہوں کہ میں بھی اپنے بچے کا نکاح جو ہے امیر اعلی سنت سے کروا لوں اور ایک تو اس کا بتا دیں اگر کوئی راہ ہے کوئی طریقہ ہے تو دوسری بات یہ کہ کیا کوئی آپ نے بھی بدلی فیس دی تھی امیر عالیہ سنت سے نکاح پڑھوانے کی امیر سنت کی کرم نوازی تھی اور ایک جہ سے میری رشتہ داری بھی ہے میری بیٹی امیر سنت کی رضائی پوتی ہے دوسرا یہ کہ کرم نوازی کی بات ہوتی ہے کرم نوازی کی بات ہوتی ہے کہ بس یہ کرم فرماتے ہیں اور ایک بچوں پر شفقت ہے اس کو اور کیا نام دیں گے آپ جو نام نہیں دے سکتے ایک رکھی روٹی میں کہ باپا نکالا آپ نے ان سے وقت دیتا ہوں اس کے بعد تے کرتا ہوں برد تو برد میں یہ دن بھی خاص ذہن بنا کر ہی کئی اور نیتیں تھیں ورنہ یہ عموماً شابان کی ان آخری تاریخوں میں ماہ رمضان سے پہلے عموماً شادیوں کا سلسلہ روتا ہوگا تو اب یہ مجھ سے مشورہ ہوا تھا کہ مجھ سے پوچھا گیا یہ تاریخ ہے کیوں آپ تو اول تو یہ کہ ان تاریخوں میں امیر سنت کا یہاں ہونا یہ عدتاً پریکٹس یہی ہے کہ یہاں ہوتے ہیں نمبر ایک دوسرا یہ کہ یہ وقت وہ ہے جس امیر سنت کی خوشیوں کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو میں نے اپنے گھر میں یہی اچھی تھی کہ بہت خوشیوں برے معاملات ہوتا ہے میرے سنت کے تو انہی حالات انہی معاملات میں شادی رکھنی چاہیے جب نکاح ہے تو خود میری سنت ہی خود میں خوش ہو تو انشاءاللہ اس کی اور برکتیں نصیب ہوں گی اچھا ہمارے معاشرے میں شادیاں ہوتی ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں آپ نے شادی کے لیے جو جگہ چوز کی وہ مسجد اطراف مسجد اور شادی میں جن لوگوں کو بلایا وہ سب امامے والے داڑیوں والے ये ये اکثر جی. جی اکثر مذہبی حضرات پھر خود آپ کے مرشد گرامی وہاں پر ہے تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس طرح شادی کر کے معاشرے کو میرا خاندان ہے دعود اسلام میں تو میرے بعد ایک دو رشتے دار کھڑے تھے تو کچھ اس طرح کے بات چلی تو میں نے کہا یہ میرا خاندان آ رہا ہے ہمارا خاندان ہے دعود اسلامی اور امیل سنت نے بھی کل پرسو دعوت ہی دی تھی نکاح کی تو ماشاءاللہ اسلام بھائی آ رہے تھے تو اس میں مجھے زیادہ تر جو خوشی ہو رہی تھی نا میرے یہ غریب غربا اور اس طرح کے اسلام بھائی جو عموماً اس طرح کی تقریبات میں پہنچے نہ پہنچے میں نہیں جانتا مجھے سا لگتا تھا کہ شاید یار یہ بہت خوش ہو رہے ہوں گے <سؤال> ایک ہوتا ہے یار جو یا چلو رشتے داری ہے نبھانا ضروری ہے یا تعلقات ہیں دوستی ہے نبھانا ضروری ہے بادل ناخواستہ آتا ہے اور ایک بڑی فرحت و مسرت کے ساتھ آتا ہے کہ یار اس کو ایسا لگتا ہے جیسا کہ مجھے کچھ اچھی چیز مل رہی ہے اور وہ آئے اور وہ جس طرح کی دعاؤں دے دے کر جو جا رہے تھے نا دو دو لفظوں میں ایک ایک لفظوں میں دعائیں دے کر تو پتہ نہیں کس کی دعا اللہ قبول فرمال ہے کس کا آنا اللہ قبول فرمال ہے یہ علم دین سیکھنے والے اس میں علماء بھی تھے اس میں فقراء المدینہ بھی ہوں گے اس میں مساکین ٹائپ کے اسلام بہت بھی ہوں گے غریب غربا ہوں گے نکی کی دعوت دینے والے ہوں گے متقی پرہیزگار تو اچھا ہے رشتے دار بھی ہوں تو سلے رہنے کی نیت ہو اس طرح کا طبقہ ہو تو اچھا لگتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کریم ان کے صدقے ہماری خوشیوں کو اور دراز فرمائے کہتے ہیں کہ جب تک ڈھول نہ بجے خوشی نہیں ہوتی آپ نے کیسے خوشی انجوائے کی ڈھول نہ بجے تو خوشی کیسے نہیں ہوتی ہے ڈھول ڈھول کا خوشی سے کیا تعلق ہے کس کتاب میں لکھا ہے کہ ڈھول کا تعلق خوشی سے ڈھول کا تعلق خوشی سے ڈھول ڈھبا کا اللہ کی نہ فرمانی میں خوشی کا ہے خوشی تو اللہ کے اطاعت اور فرما بداری میں میں نے عرض کی نا کہ جتنی آپ کے گرد خوشیاں بڑھ رہی ہیں یا نعمتیں بڑھ رہی ہیں آپ اس کے نا اپنے رب کی شکر گزاری کریں فرما برداری کریں لائن شکر لازی تو ملازی تم اپنے رب کی شکر گزاری کرو اللہ تعالیٰ تم اپنی نعمتیں اور بڑھا دے سلحان اللہ سلحان اللہ امیر عالیہ سنت کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ایام ہے کہ امیر عالیہ سنت خوشی زیادہ فرماتے ہیں آپ کے چہرے سے واضح ہوئی یہ موقع بارہویں شریف کا موقع سبحان اللہ, اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ امیر عالیہ سنت پورا سال ہی رمضان کا انتظار فرماتے ہیں رمضان کی پرکیف یادوں کو آپ یاد فرماتے ہیں تو ان دنوں میں کوئی ایسی خاص یادوں کی کیفیت اگر آپ ہمیں امیر علیہ سنت کے بارے میں بتائیں کہ رمضان شریف کی جب آمد ہوتی ہے تو امیر سنت کی خوشیوں کا کیا عالم ہوتا ہے صحت کا خیال لگتا اتنی زیادہ تر صحت کا خیال ہے تاکہ میں مطلب مجھے کوئی سی چیز نہ ہو جائے بیمار نہ ہو جاؤں روزہ رکھ اور روزے دا میں مدری مذاکرے میں نکی کی دعوت میں تبلیغ دین میں اتنے ہزاروں اسلامی بھائیوں کو جمع کریں گے اس میں اور پھر تراوی ہے تراوی کا جو اتمام یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ اور جس انداز پر یہ مطلب میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کے سارے لمحات ایک طرح سے سمجھ کے پیک ہوتے ہیں یعنی یہ بھی تو میں کہوں کہ رمضان کی تیاری ہے بھائی رمضان کیا کیا کی, کی بہت, بہت بڑی تیاری ہے صحت کا خیال رکھنا بہت بڑی تیاری میں تو یہی عرض کروں گا رمضان کی تیاری خالی کپڑے سلوانا تو نہیں ہے نا یا فروٹ کی دکان سے فروٹ لانا ہی تو نہیں ہے نا اصل تو وہ چیزیں ہیں پھر اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرنا تلاوت کے لیے خود کو تیار کرنا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں خود انتظار کرنا ہی تیاری ہے یار میں خوشی سے آپ کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں تو ایک تیاری ہے نا آپ کے آنے کی انتظار میں نیت کا بھی وہ ہوگا نا کچھ لوگ انتظار کرتے کمانا جی خوشی, خوشی, خوشی کرنا اتنے بڑے عظیم مہمان کی آمد ہونے والی ہے انشاءاللہ اللہ اللہ مجھے بھی اس ماہ کا شایہ نشان طریقے سے استقبال کرنے کی توفیق عطا امیر کے ساتھ چاند دیکھیں گے انشاءاللہ انشاء اچھا ایک اور بات تھی میں الحمدللہ نوٹ کر رہا تھا اس کو بھی کہ جب مدنی اسلامی بھائی امیر الصمت کے فرمان پر لبئی کہتے ہوئے ملک کے مختلف کونوں سے سفر کر کے یہاں پہنچے تھے اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوا امیر عصمت کے ساتھ جو ہے وہ کھانے کی سارت میں ملی اسلامی بھائیوں کو آ, پھر مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوا اس میں بھی امیر اسنت نے مدنی اسلامی بھائیوں کو نکاح کی دعوت دی تو اب جگہ چونکہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکی تھی کہ نکاح کہاں ہوگا اور عمومی طور پہ جب جگہ ایک ڈسائڈ ہو جائے پھر وہ تبدیل نہیں ہوتی نہیں, نہیں تبدیل کرتے لوگ لیکن وہ جب بات چلی تو آپ امیر رسنت سے یہی جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جہاں آپ فرمائیں جہاں آپ فرمائیں ایک لمحے کے لیے مجھے تو یوں لگا جیسے ہو سکتا ہے ابھی کوئی نکاح کا فیوچر ابھی نہ شروع ہو جائے جیسے ایک بات چیری تھی نا کہ یہ تو چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کیسے شرکت کریں گے آپ نے کہا کہ جیسے آپ فرمائیں تو آپ کو یہ خیال جی پڑھانا تھا امیر میں پیر صاحب کون ہے جو وہ کہیں گے وہی ہوگا نا یار جو گھر کے بڑے فیصلہ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے نہیں دیکھیں یہاں پہ ایک بات یہ سلمان بھائی نے سوال ریز کیا ہے ایک ہے آپ کی کیفیت ہے مرحبہ آپ کی اپنی کیفیت ہے لیکن ظاہر سی باتیں مطلب گھر والے ہیں خاندان کے افراد ہیں پھر خود جو ہے وہ دلہا ہے تو مطلب ایک ہوتا ہے ایک ذہن میں تو آتا ہے نا کہ مشورہ کر لینا چاہیے ذہن میں یہی آتا ہے نا کہ جو پیر صاحب نے کہا وہی ہونا چاہیے سبحان اللہ جب ذہن میں یہ آتا ہے تو پھر دوسری بات لانے کی ضرورت کیا ہے یار علی دو دو بھٹکتے پھرنا یار جو پیر صاحب کہے وہ کر لو تو اس میں حرج کیا ہے بڑی بات کیے جو پیر صاحب کہہ رہے وہی جو ہم سے پوچھے گا کہ یہاں کیوں تو پیر صاحب نے جیسا آپ کو جواب دیا ایسا خاندان میں جواب چلا جائے گا جو پیر صاحب نے فیصلہ کیا وہی ہے آپ نے مجھے جواب دیا کو اطمینان تھا کہ میں جاؤں آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے پیر صاحب نے کہہ دیا آپ کیا جواب دو گا آپ جواب دو گے تو جواب اور جواب ہوگا اللہ نہ کرے الحمد للہ ہمارے خاندان بھر میں اکثر تعداد میں کہوں گا وہ ہمارے پیر صاحب سے محبت کرتی ہے ہمارے پیر صاحب کے مرید ان کا خاندان نہیں کرا تھا میرے والد صاحب مرید ہیں میرے گھر والے سارے مرید ہیں میرے بچے سارے مرید ہیں میرے اور خاندان کے افراد میلے سنت کے مرید ہیں تو کیا مطلب سادت کی بات ہے یار امیل سنت جہاں پڑے آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کی آپ کے خاندان میں کوئی پہنچ سکے پراچی کے کسی کونے میں ہوگا کوئی کسی کونے میں مدینہ دیکھو مدینہ کے کسی بھی کونے کی کسی میں نکاح رکھیں گے جی جی تو یہ مسجد جو بھی ہوگی سارے خاندان کے ساتھ تو نہیں نا نہ ہوگی کہ سارے خاندان اسی مسجد کے قریب رہتا ہے تو کہیں نہ کہیں تو دور جاتا ہی ہے نا بندہ تو یہاں کیوں نہیں آئے گا فیضان مدینہ آئے نا پھر یہاں سب سے بڑی شادت تو ہمارے پیر صاحب ہے نا تو وہ موجود ہیں وہ دعا کریں گے وہ خطبہ دیں گے وہ نکاح پڑائیں گے اور کیا چاہیے پھر ماشاءاللہ نیکی کی دعوت نعت خوانی سنو تو بھرا بیان تو مدینہ مدینہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچا اور اپنی بارگاہ میں قبور فرمائے تو آج رمضان کی تیاری موضوع ہے یا مطلب کے شادی نہیں یہ بہت ساری باتیں ہیں اس میں سیکھنے کے لیے بات ہے ہم نے بھی اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے جب موقع آئے گا اور ناظرین بھی بہت سارے ہوں گے جن جو کچھ تیاریاں کر رہے ہوں گے کچھ اس حوالے سے سوچ بھی رہے ہوں گے تو یہ سارے مدنی پھول تربیت کے مدنی پھول ہمارے لیے بھی اور مدنی چین کے ناظرین کے لیے بھی اور شادیوں کا سیزن آنے والا بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی یہاں ہال کے اندر جہاں کھانے کی ترکیب تھی الحمدللہ للہ باقاعدہ طور پر مدنی مذاکرہ براہ راست وہاں دکھانے کی بھی ترکیب ہوئی اس کے بھی کچھ مناظر ہیں اور وہاں پر موجود آشقان کے کچھ تاثرات بھی ہیں آئیے وہ مدن الگ ماشاء اللہ نگران شراء کے شہزادے کی نکاح کے تقریب میں آنے کی سعادت حاصل ہوئی الحمد رب العالمین یہاں دیکھا گیا کہ خرافات سے بچے ہوئے ہیں بلکہ پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں امیر علیہ سنت کے لائف مجن زاکرہ چلایا جا رہا ہے الحمدللہ کوئی خرافات نہیں کوئی گانے باجے نہیں کسی قسم کی کوئی پیوردگی نہیں بلکہ الحمدللہ للہ ایک ایسا ماحول تھا کہ جیسے کسی مذہبی اجتماع میں آئے ہوئے ہیں آج ماشاءاللہ سے حاجی عمران اتاری کے شہزاد حامد رضا اتاری کی شادی میں آنا ہوا بہت اچھا لگا دوسری شادیوں میں گانے باجے بے پردگی وغیرہ ہوتی ہے لیکن یہاں پر بہت مدنی ماحول تھا اور مدنی مذاکرہ دکھایا گیا بہت اچھا لائف پیارے آ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کی باتیں بتائی گئی اور بہت اچھے طریقے سے شادی ہوئی ہے ان شاء اللہ ہم بھی کوشش کریں گے اسی طریقے سے اپنی بھی شادی کریں نگرانی شروع کے بیٹے کی شادی میں آئے ہیں یہ ماشاءاللہ یہاں پر بہت اچھا پروگرام ہوا ہے جسے اور جگہ ہوتا ہے اس سے بالکل ہٹ کے ماشاء اللہ سے پروگرام باہر جیسے گانے چلتے ہیں ناچ گانے ہوتے ہیں یہ سوچ بھی نہیں تھا یہاں اپنی چینل چل رہا حضرت صاحب کا بیان چل رہا اور ایسے ہی آگے ہونا چاہیے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 یہاں پر پلازما اسکرینیں لگائی گئی تھی اس میں مدنی مذاکرہ چل رہا تھا اور مدنی مذاکرہ باقاعدہ آڈیو ویڈیو کے طور پر سنایا جا رہا تھا جو کہ فیضان مدینہ میں لائیو ہو رہا تھا اچھا احمد رضا جو ہیں وہ نگرانی شورا کے بیٹے ہیں ان کے بیٹے کی شادی اور نگرانی شورا مدنی مذاکرے میں فیضان مدینہ میں یہ یعنی ایک پریکٹیکل لائف میں دیکھیں نا تو کسی بیٹے کی شادی ہو تو باپ کی طرح میرا باپ یہاں باپ کی چاہت ہوتی کہ میرے بیٹے کی شادی میں میں ہوں لیکن دین کے لیے دعوت اسلامی کے لیے آپ قربانی کی قربانی کا لیول چیک کریں نا کہ مطلب ہر قربانی کی مثال چیک کریں اپنے یعنی کس کا دل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی ہٹنے کہ بیٹے والد میری دعوت میں یا کھانے میں ابھی میرے ساتھ ہوتے اسٹیج پہ ہوتے لیکن کمال ہے پریکٹیکلی آپ ایسی مثالیں بہت کم ملیں گی تو اللہ تعالی باپا کو امیر سنت دعوت برکاتم العالیہ کو دعوت اسلامی کو اور نگران شورا کو ان کے تمام فیملی ممبران کو سلامت رکھے دعوت اسلامی کے لیے اتنی قربانیاں اللہ تعالی ہمیں بھی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے میں بھی حضور یہ چیز نوٹ کر رہا تھا آپ کا نا دل کیا آپ بھی ہال میں جائیں کوئی ادھر بھائی مبلیین پرانے پرانے ماشاء اللہ ادھر آئے ہوں گے دعوت میں اور موجود ہوں گے آپ بھی منچ پر بیٹھتے کو, کھانا پینا ہوتا ساتھ میں نہیں دل تو ہوگا میں اس کو یوں کرتا ہوں کہ دل تو ہوگا منایا کیسے ابھی فی الحال تو میرا غلام زادہ یہ دعوت میں بیٹھا ہوا ہے یہ شادی میں یہ منظر میں ابھی پہلی بار دیکھا اللہ اکبر یہ دعوت میں شادی میں دوبارہ چلے گا نہیں نہیں نہیں اصل میں لگا دیں تو دل کر دل کس کا نہیں کرے گا مطلب میں یہ کہتا ہوں اگر یہ عمل جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے اور پیر کی رضا کے لیے اگر یہ عمل ہوا ہے اور اللہ راضی ہو جائے تو بس یہ دعا کر اللہ مجھے ثواب سے محروم نہ کرے غیر بچوں کی تمنا تھی اس وقت بڑے بیٹے کا فون بھی آ رہا تھا لیکن اب ایک تنظیمی ترکیب ہمارے ایک حفاظتی امور کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے میں اب دعوتوں میں نہیں جاتا ہوں دل کرتا ہے صرف یہاں دل نہیں کرتا میرے بعد ایسے بڑے بڑے اسلامی بھائیوں کے یہاں بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں اور مجھے ایسا گمان ہوتا ہے کہ شاید ہمل سننا بس میری تسلی ہے میری تسلی کی میری تسلی یہ کہ میرے پیر صاحب جانا میں ہوں یہ میری بہت بڑی تسلی یعنی کہ ایک خیال ہے کہ میری خوشی اور میرا غم پیر کے ساتھ ہے جہاں یعنی پیر صاحب میرے گھر میں ہے, میری خوشی ہیں میری خوشیاں تو پیر صاحب کے ساتھ میں ہوں یعنی یہ عجیب مجھے لگے گا کہ میں اپنی کسی خوشی میں شامل ہوں اور میرے پیر صاحب کہیں اور ہیں مجھے یہ کل تو پہ گوارا نہیں ہے کہ میں کہیں خوشی میں ہوں میرے گھر میں کہیں سے خوشی ہو اور میرے پیر سا میری خوشی میں اس طرح شامل نہ ہو تو یہ ایک قلبی طور پر دل کو گوار یہ ہر ایک کے اثر میں چونکہ چیز ایسی بن گئی ہے ترتیب کہ ایسا ممکنات میں سے آ چکا ہے کہ بھائی میرے سنت کی آمد ہو سکتی ہے میرے سنت کی شرکت ہو سکتی ہے ان کے ساتھ یہ کام ہو سکتے ہیں تو کیوں نہ ہو تو انشاءاللہ تعالی یہ مجھے میرے لیے دعا کیا کریں اللہ کریم مطلب پیر و مرشد کی توجہ ان کی نگاہ ان کا فیضان سے مجھے مالا مال کرے تو میں جب تک جیوں ان کی چاکری کرتا رہوں ان کی نوکری کرتا رہوں ان کی رضا والے کام کرتا رہوں مجھے میرے رب کی محبت رب کا قرب پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کا قرب مجھے میرے پیر کے قریب مجھے ملتا نظر آتا ہے کہ جب میں ان کے پاس ہوتا ہوں تو مجھے نماز میں لطف آتا ہے میں ان کے پاس ہوتا ہوں تو مجھے مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اچھا بن جاؤں مومن مومن کے لیے آئینہ ہے مفتی احمد یارخان نیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو نقل کر کے جو شرح لکھی ہے نا اس شرح میں بھی مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ جب میں سویا سوتے ہوئے مجھے اس کی شرح القا کی گئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اٹھ کر جو شرح لکھی ہے نا وہ شرح یہ میراک المناجی شرح مشکلات کے اندر لکھی ہوئی ہے بڑے خوبصورت لفظ ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنے سے اعلیٰ اپنے سے بڑے درجے والے یعنی مطلب بزرگوں کے پاس شرکت کرے کہ وہ مومن مومن کے لیے ہے تو انہیں دیکھ اس انہ کے اسے پتا چلے گا کہ یہ کہاں کھڑا ہوا ہے تو مطلب مجھے اچھا لگتا ہے بلکہ میری تمنا ہے ہر مرید کی تمنا ہے لیکن اب جس کے لیے اس طرح کا ہونا ممکنات میں سے اگر آ چکا ہے تو وہ کیوں نادانی کر کے ان مواقع کو ضائع کرے تو کل جب مجھے فون آیا میرے بڑے بیٹے کا جب وہ مدنی مذاکرے کے بعد جب وہ تھوڑی دیر کے لیے آ جائے تو اس اتفاق کہ باپا بھی مدنی مذاکرہ کر کے نیچے تشریف لائے مطلب وہ اپنے کمرے میں اور میں بھی وہیں تھا وہیں فون پر بات ہو رہی تھی سامنے سامنے ہو گیا تو اب پیر صاحب کو دیکھ رہا ہوں پیر صاحب میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو مطلب میرے لیے اب کمپیرزن بھی کریں تو سادت کہاں ہے ایک ولیے کامل کے کورب میں وہاں ٹھیک ہے دل کس کا نہیں کر میں نے کہا نا بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں تو میرا دل بہت کرتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے کئی اسلامی بھائی شاید ان کی دعوتوں میرے قریب ترین اسلامی بھائی ہیں اور ایسے اسلام ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہر کوئی وہاں ہوگا تو ایسی صورت حال کے اندر میں دیکھتا ہوں پیر صاحب تو نہیں ہے نا سب ہیں وہ پیر صاحب نہیں دل کرتا ہے ملوں جاؤں بیٹھوں باتیں کروں خوشی ہوتی ہے اچھا لگتا ہے خوشیوں میں شامل ہونا تو اللہ کریم ہمیں ثواب سے محروم نہ کرے ثواب تبھی ملے گا جب یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا کہیں نہ کہیں اللہ کی رضا کی نیت بنے گی تبھی آپ کے نہ جانے کا ایک جو بہت بڑا فیکٹر ہے ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے جو ہمیں باب المدینہ مشاورت کے نگران حاجی امین رکن شورا مدض اللہ علی نے بیان کیا تھا کہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے مطلب اجازت ہی نہیں ہے شورا کی طرف سے منع ہے آپ کو میں اتنا اہم مشورہ تھا سردار آباد میں حاجی کہ یہاں نگر کابینہ کے یہاں تو میں بالکل فائنلی میں جا رہا تھا پیر کو میری فلائٹ تھی مطلب میں نے جانا تھا اور آنا تھا سیکورٹی کی وجہ سے زیادہ تر رکنا نہیں تھا لیکن چند نے شورا نے مجھے منع کر دیا بولا آپ ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں اب سفر نہ کریں میں نہیں گیا ہم لوگ تنظیموں کے پابند ہیں تنظیم ہمیں جہاں رکھے ہمیں رہنا چاہیں تنظیم نے کیا نہیں دیا ہے اچھا پھر یہ چیزیں ہے یہ میٹھی آزمائش ہے آپ یہ بتائیے آپ مجھے کہہ رہے ہیں ایسے کتنے والدین ہیں کتنے گھر والے ہیں جو خوشی میں موت میں میت میں اپنے گھر والوں میں شریک نہیں ہوئے ملک کے باہر بیٹھے ہوئے کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا اللہ لیکن ہماری آزمائش ہے تو میٹھی آزمائش ہے اور اس آزمائش میں تو چار آدھی پوچھنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ان کو کیسی آزمائش میں یا تو میٹھی آزمائش ہے یہ وہ ہے جب بچے گھر پر آ گئے تو میں گھر پر ہوں تو ایسا है نہیں ہے کہیں الحمدللہ للہ بلعالم ایسی کیفیت نہیں ہے شکوے والی سلمان بھائی رمضان کی تیاری بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین کی کال بھی ہیں بھی ہیں ہم بہت دور نکل گئے ہم بہت اچھا ہے پوچھنے کا لیکن چلے کال شامل نہیں ہوتا کال کی طرف بڑھتے ہیں جیسے اب آپ دیکھیں گے تبدیلی آ رہی ہے انشاءاللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں ہند کے راجستھان کے نمباڈا شہر سے ماشاء اللہ آج کا جو موضوع ہے رمضان سے ریلیٹڈ بہت ہی خوبصورت ہے نگرانی شروع کی بارگاہ میں یہ سے پہلے آفی فرزند کے نکاح حامد رضا ہتاری کے نکاح کی بہت بہت مبارکباد آپ کی بارگاہ میں ارض تھا کہ آمد رمضان ہے اور جیسا کہ ہم پروفیشنل انجینئر ہیں تو ہمارا جو شیڈول رہتا ہے حالانکہ وہ کافی ٹائٹ رہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس ماہ مبارک کا استعمال کس انداز میں کریں اور اپنے شیڈیول کو کس خوبصورت انداز میں بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کر سکیں اور اس میں بہت سی کامیابی بھی حاصل کر سکیں تو آپ اس پر تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ, رحمت وبرکاتہ مبارکباد دینے کا آپ کا بہت بہت شکریہ میں تین باتیں عرض کروں گا تمام عاشقہ نے ماہر رمضان کے لیے ماہ رمضان کا روزہ رکھیں تقوی کے ساتھ نماز با جماعت تکمیری اولا کے ساتھ اور اپنے پورے دن میں وقت نکالیں تلاوت کے لیے یہ تین کام ہر عاشق کے رسول عاشق کے ماہ رمضان اپنے ذمے لے لے کہ آپ نے تقوی کے ساتھ روزہ رکھنا ہے اللہ مجھے بھی نصیب کرے تاکہ لعلکم تتقون کا فیضان پا سکیں روزہ رکھو تحریک کا بیان بھی آجن. آج انشتار انشتار بجے انشاءاللہ بجے اور, اور پھر یہ کہ نماز با جماعت ادا کریں تیسری بات قرآن قریبی تلاوت کریں یہ تین چیزیں آپ اپنے اوپر لازم کر لیں تمام عشقان رسول کہ یہ رمضان ہم نے اس طرح گزارنا ہے انشاءاللہ اللہ اور اگر اللہ توفیق دے تو احتقاف کی سادت حاصل کریں اور بات اگر میڈیا کی ہے تو صرف مدنی چینل دیکھتے رہیں ارض یہ کرنی تھی ماشاء جیسے نگران شور بھی فرما رہے ہیں کہ میں کئی دفعہ امیر علیہ سنت کے چہرے کی طرف قدم ہو کر کے دعا مانگتا ہوں یا ان کی زیارت کر کے دعا مانگتا ہوں دعا قبول ہوتی ہے بے شک آج سے کئی سال پرانی بات ہے کہ کئی میرے ساتھ ایسے مسئلے تھے کہ جب امیر علیہ سنت عام ملاقات فرمایا کرتے تھے جامع المدینہ کی بلڈنگ کے نیچے تو اس وقت کئی مسئلے جیسے میں نے الحمد جب امیر علیہ سنت سے ملاقات کے لیے آتے تھے یہ شرف حاصل ہوتا تھا تو اس ٹائم امیر علیہ سنت کی سیڑھی شادان المدینہ کی سیڑھی چڑھتے ہوئے دھواں مہنگا کرتا تھا چہری کی طرف دیکھتی تو الحمد للہ وہ میرے مسئلے حل ہو جایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ میرے سنت کو عافیت کے ساتھ صحت تندرستی عطا فرمائے کا سایہ ہمارے سر ہو گئے قیامت قائم و دائم فرمائے میری نسلوں کو اکال سلاۃ السلام کے عشق میں پیرو مرشید کے عشق میں استحکامات فرمائے دعوت اسلامی مدنی ماحول میں استحکامات فرمائے دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے چہرے کو دیکھ کر دعا کرنا ان کے قرب میں دعا کرنا بہت اچھے حسن ہی کی بات ہے کیونکہ میرے حسن یہ ہے کہ یہ چہرہ وہ ہے جو خود کو گناہوں سے بچاتا ہے یہ چہرہ وہ ہے جو اللہ تعالی کی یاد میں روتے ہوئے چہرے پر اس کے خوف کے آنسو ملے گئے یہ چہرہ وہ ہے جو برائی اور گناہوں سے بچتا ہے یہ چہرہ وہ ہے جو کسرت کے ساتھ اپنے رب کے حضور سڈا کرتا ہے اور یہ آنکھیں وہ ہیں جو اپنے آپ کو نگاہیوں سے بچاتی ہیں اور اس چہرے پر میں عبادت کا بزرگی کا نور دیکھتا ہوں جو آپ بھی غالباً محسوس کرتے ہوں گے الحمدللہ للہ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ایک ایسا مطلب کہ ان کے چہرے پر ایک نور ہے کہ بس ان کے چہرے کو دیکھ کر دعا کرنے کا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس چہرے کی برکت سے جس کے بارے میں میرا حسن ہے کہ یہ چہرہ گناہ سے بچا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو دیکھ کر کی گئی دعا قبول فرمائی ان کے چہرے کو دیکھ کے یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے میں نے شاید بھی یہ تجریب بھی یہ گنا چھٹتے ہیں نہیں کیونکہ رخبت میں ایسی تجریب اچھا بھائی ایک بات بتائیں آج آپ کی مسکراہٹ کیوں گا کہاں مسکراہٹ گا آج آپ کی سب کل جی کال شامل کریں بھائی دھڑا بھی بھی دھڑ, دھڑ, دھڑ شامل کریں کالس کا تاندا جوہ بندہ ہوا ہے ناظرین بھی بولیں گے آج یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں ہمیں نہیں پوچھ رہے جی سلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد شہزاد عطاری ضیاءوڑ سے عرض کر رہا ہوں مرحبا لبیک اور موضوع رمضان کی آمد سبحان اللہ رمضان کی آمد ہے ان شاء اللہ درس دینے کی بھی نیت کرتا ہوں روزے رکھنے کی بھی نیت کرتا ہوں عبادت ذکر درود نیکیاں کرنے کی نیت کرتا ہوں ماشاء ماشا اللہ ملت اللہ, ملت اللہ ملت آپ کو استقامت بھی دے اور ہمیں بھی توفیق عطا کرا مین مزید کھول دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لارکانہ سے محمد رضا بہت اچھا پروگرام ہے ہماری تیاریاں بھی چل رہی ہے رمضان کی تیاریاں الحمد اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو خیر و آفیت صحت و تندرستی و کے ساتھ رمضان سے علی رہا ہے اللہ علیہ بھی حبیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام فاطمہ ہے میں دمدم نگر حیدرآباد سے بول رہی ہوں میرا نمبر سوال ہے کہ آپ رمضان کی تیاری کیسے کرتے ہیں جواب فرما دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدنی منی مدینہ مدینہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بیسن بیسن منگواتے ہوں گے گھر پہ جو ہے وہ دیگر بچے بتا دوں گا سلمان میں جیسا یہی مدری مرکز میں لگایا ہوا ہے ہماری تو تیاری جو ادھر تیاری ہے وہی ہماری تیاری ہے گھر پہ آپ ہوتے ہیں آپ بتائیں گے کیا کیا گھر پہ گاؤں تیاری کر رہے ہیں آپ گھر پہ ہوتا اچھا آپ ابھی گھر پہ نہیں ہے نا آپ کا جی آپ ابھی گھر پہ نہیں اتنی گھر ہی ہے یہ فضانا بھی چلے ٹھیک ہے کھانے پینے کے حوالے سے بھی اسلام بھائی اپنے گھر میں کچھ جو کرتے ہیں کیا غلط کرتے ہیں نہیں غلط نہیں کرتے گھر والوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے بالکل رمضان میں تو بڑھانے کا حکم ہے تو وہ ایک الگ ہے صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھا جائے صحت جس کو کہتے ہیں اور رہی بات یہ کہ میٹلی طور پر بندہ اپنی بہت ساری مصروفیات سے نکلے ہمارے تیاری زیادہ تر اب یہ ہے کہ ماہ رمضان کا میں پورے ماہ کا احتکاف مدنی مرکز میں ہوتا ہے تو ابھی تو ہمارے پاس دو دھنیں سوار ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ صحیح معنیوں میں سوار ہو بھی اور رہے بھی ایک تو ماہ رمضان میں ان آنے والے موتخفین کے لیے تیاریاں اور ان کے لیے جو بھی ایک مدنی چینل کی نشریات جدبل وغیرہ, وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ پھر اس میں اس ساری جب یہ چل رہا ہوتا تو دوسری کے ساتھ ہماری ساری روٹین چل رہی ہوتی ہے دوسرے مدنی عطیات دعوت اسلامی کے لیے یہ دو مین چیزیں ہیں جو اس ماہ میں ہمارے کہہ سکتے ہیں شاید سر پر سمار ہوتی ہیں تو اب یہ کہ بہت سارے ایسے نجی کام ہوتے جسے اپنے آپ کو آدمی فارغ کرواتا ہے جیسا ابھی ہم فارغ ہوئے کئی چیزوں سے کہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے تو اب کام دوسرے سر پر ایک کام ہوں گے تو یہ ہے بقیہ عبادات ریاضتیں جو کہتے تو دعا کر اللہ مجھے توفیق نصیب کرے کہ میں انفرادی عبادات کا بھی حامل بن جاؤں ہے جدول ہمارا بالکل لگا بندہ وہی سونا وہ جاگنا وہ پھر مدری مذاکرات وہ مدری مشورہ ابھی کل بھی جو مدری مداکرے کے بعد مدری مشورہ ہو رہا تھا ہمارے اسلام بھائیوں کے ساتھ تو اس میں بھی وہی روای رمضان میں فجر کی نماز کے بعد جو بیان ہے اس بیان کے بعد مدری مشوروں کا جدولتی ہو رہا تھا اب اس کے علاوہ کوئی اور اسپیس بھی نہیں ہے کہ سونے سے پہلے یہ کہ وہ بعض کیونکہ ہزار اسلام بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں کئی شعبہ جات کے اسلام بھائیوں نے ارتکاف کیا ہوا ہوتا ہے کیا ہوا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مدنی مشورے کرنے پڑتے ہیں مولبین کے مدنی مشورے کرنے پڑتے ہیں مبلگین کے مدنی مشورے کرنے پڑتے ہیں پھر جو جو انتظامیہ ہوتی ہے ان کے مدنی مشورے کرنے ہوتے ہیں اعتق کے دوران کیونکہ اتنا بڑا مطلب کے اجتماع چل رہا ہوتا ہے اس کا وقت بھی جو عموماً فجر کے بعد ہی ملتا ہے بیان کے بعد سونے سے پہلے تو یہ کہ یہ اس طرح کی روٹین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اتنا ٹف جذب نہیں آپ کو یقین سوال پورا آنے دیں پھر سوال کی غلطی بھی بتا دیجئے گا کہ اتنا ٹف جزبل آپ کا اتنی لگی بندی ابھی آپ ہی نے فرمایا لگی بندی روٹین ہے تھک نہیں جاتے کبھی دل نیچا یوں کر کے انگڑائی لیں اور جو نہ یہاں جائیں وہاں جائیں کچھ یہ کھا کے آ جائیں کچھ یہ دیکھ کے آ جائیں تو کیا کیا بنگرائیاں لیتے ہیں انگرائیاں لینے تھکان اترتی رہتی ہے لیکن ایک لگی بندی روٹین تو سب کی ہوتی ہے اچھا ماحول بنا ہوتا ہے یہ روٹین جو ہے یہ اچھی روٹین ہے آدمی وہ سونے کا پروپر ٹائم مل جاتا ہے اٹھیں اور نمازیں وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر مدنی مذاکرہ علم دین یہ وغیرہ وغیرہ سیکھ سکھا کر مغری مغری کے بعد انشاءاللہ کوئی حسب معمول بیان کا ایک سلسلہ برائے راست مساری معاشرہ وہ ہے پھر کھانا ہے پھر نماز ہے ہے پھر مدرم مذاکرے سے پہلے کا ایک جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں حاضری دینی ہے تو یوں روٹین چل رہی ہوتی ہے پھر رات کو پھر اسلام بائی جمع ہوتے ہیں پھر ان میں کوئی ترکیب ہوتی ہے مدرس مذاکرے کے بعد پھر سہری کی ش... نشریات میں کچھ دیر کے لیے شرکت کرنی ہوتی ہے عام دنوں کی بہ نسبت رمضان المبارک میں آپ کی مصروفیات کچھ بڑھ جاتی ہے نا عام رو... ایک جگہ بڑھنا تو ہے نا ابھی جیسا ابھی شادی تھی گھر میں جی تو مصروفیات بڑی نا تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب مصروفیات بندے کی بڑھتی ہیں تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہیں جب تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے تو آرام بھی تو کچھ زیادہ کرنا پڑتا ہے نا نہیں ہی آرام اتنا مل جاتا ہے کہ آدمی کہے کہ اچھا آرام مل جاتا ہے ایسا نہیں ہے ماہ رمضان میں لوگ کھانے پینے کا بہت خیال رکھتے ہیں تو آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں نارمل جو ہمارے گھر نارمل جو اب بھی جو روٹین کا کھانا ہوتا ہے نا نارملی وہی کھانا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس طرح کی خاص غذائیں کھانے سے پھر وہ طبیعت بھی بوجھل ہو جاتی ہے اور وہ یہاں ماحول ایسا بنتا نہیں ہے کہ اس طرح کا کھانا زیادہ کھایا ہے میں روٹین میں بھی کب ابھی جیسے کہ ابھی نفلی روزے بھی اگر کہیں ہونا نا تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ نفلی روزوں میں بھی ہمارے میرے کم کم اپنے افطار کے لیے کوئی خصوصی ہے وہی روٹین کے مطابق جو پانی وغیرہ پی کے جو دنیا دیکھتی ہے تو گھر میں بھی اسی طرح افطار ہوتا ہے اور کھانے نماز وغیرہ کے بعد جو ایک روٹین کا کھانا کھانا, کھانا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے الگ سے خاص کم از کم میری ذات کے ना किया نہ کیا جائے یہ تو گھر میں ہوتا ہے کیونکہ وہ چیز اب ایک چیز چھوٹ گئی ہے نا میں نہیں کہتا کہ شوق نہیں ہے یا رغبت نہیں ہے لیکن ایک چیز چھوٹ گئی ہے اب اس کو دوبارہ لا کر چپکائیں گے تو پھر وہ دل کرتا رہے گا کہ اس کو کھائیں اب وہ نہیں یاد ہی نہیں آتی چیزیں کہ یہ چیزیں بھی کھانی چاہیے کیا بات ہے آپ کو دم کر دیں مجھے بھی نہیں آپ ایک چیز کو تھوڑا ٹائم تو کیا آ رہا ہے وہ نکل جاتی ہے عادت تو عادت ہے ڈالو تو پڑ جاتی ہے نکالو تو نکل جاتی ہے عادت کا تو اصول یہی ہے محنم. کیا بات ہے جی ہماری ایسا... تو ویسے نکل ہی جائے گی اب تو نکل ہی جائے گی ایک اسلام तो तो بھائی کا خواب ہے کہ وہ پھلا پھلا کھانے پینے کی طبیعت تھی تو نگرانی شروع تشریف لائے خوب ڈاٹا خواب میں خوب ڈاٹا تو وہ کچھ عرصے چھوڑ دی اور پھر معاملہ چلنے لگے دوبارہ جانا پڑے گا دوبارہ جانا پڑے گا کیا بت اللہ بتائی رات جانا پڑے اگلی کون دیجیے مدنی لاہور سے عرض کر رہا ہوں نگرانی شعرا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے صاحب رضا تاریخ ہوا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت ادا فرمائے اور ان کو ہمیں مدنی ماحول سے وابستہ فرمائے اور مشرق کریم کے صدقے ان کی زندگی کو مزید مزید مزید, مزید کامیابی عطا فرمائے میرا نگرانی شعرا کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہمیں شادی کرتے ہوئے کیسا رشتہ دیکھنا چاہیے کیسے انسان میں کیا کوالٹی دیکھ رشتہ کرنا چاہیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حدیثوں میں موجود ہے کہ جب لڑکی پسند کرو تو اس کی نیکوکاری دینداری کو فوقیت دو اور جب لڑکا پسند کرو تو اس کی دینداری اور تقوی اور نیکوکاری کاری کو ملاحظہ کریں مگر مرد میں یہ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ نانفقہ ادا کرنے کی اس میں قابلیت و صلاحیت ہے یا نہیں ہے تو نیکی اچھا پھر یہ کہ امیر سنت کا تجربہ یہ ہے کہ صرف لڑکا یا لڑکی مدنی ماحول میں ہو اسی پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ پورا گھرانہ مدنی ماحول میں ہو تو اس میں زیادہ بہتری عافیت ہے تو انشاءاللہ اس سے جو دونوں طرف کا جو ماحول ہے نا وہ مدینہ مدینہ رہے گا اگلی کال دیجیے دھڑا دھڑ کالس دیں اور شارٹ شارٹ جب دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کو ہو جائے جی نگر بجرم والا سے لبیک میں حاضر ہوں کا موضوع رمضان کی تیاری ماشاءاللہ اللہ جزاک اللہ ایسا ہی اچھا موضوع رکھا ہے آپ نے اللہ آپ کو جزائے عطا فرمائے اور نگران شعرا سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جو آپ نے مدنی چینل آڈیو چلایا ہے کیا آپ اس میں لاؤڈ سپیکر کا کوئی نیا فنکشن لانے کی سوچ رہے ہیں کہ نہیں کیونکہ ایک ٹائم میں بندہ ایک ہی سن سکتا ہے ہینڈ فری لگا کر اگر اس میں کچھ مزید اچھائی کی جائے اور اس میں لاؤڈ سپیکر سسٹم آن کر کے سب کو سننے کا موقع دیا جائے تو کیسا ہے جزاک اللہ حائرہ دیکھیے موبائل کا جو لاؤڈ اسپیکر ہے موبائل کا جو اسپیکر ہے اس میں تو آواز آتی ہے اب رہی بات آپ کے اپنے الگ سے اسپیکر کی تو اگر موبائل میں ایسا فنکشن ہے کہ جس میں اسپیکر کی پن لگ جائے اور اسپیکر چل جائے تو چل سکتا ہے ولہ عالم ہمارے اسلام بھائی جو مدنی کافلوں میں سفر کرتے ہیں تو اس کے لیے اب یہ ترکیب کی پہلے جو ٹیپ وغیرہ لے کے جاتے تھے چھوٹا سا اسپیکر آ جاتا ہے جو جیب میں بھی آ سکتا ہے وہ رکھتے ہیں اس کو چارجیبل ہوتا ہے اس کو پنگ لیڈ کے ساتھ جو ہے وہ موبائل سے کنیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ اتنا ہوتا ہے کہ مسجد کا ایک جو حال ہے نا پچیس پچاس اسلام آرام سے سن لیتے ہیں ٹھیک ہے مسجد کون میرا نام محمد سویم آزاد رہی ہے میں راول پنڈی سے ارض کر رہا ہوں پیارے عمران بھائی آپ کو بہت بہت احمد بھائی کا نکاح کا بہت مبارک ہو ماشاء اللہ میں سب اسلامی بھائیوں سے ارض کرتا ہوں کہ وہ جب بھی گھر میں شادی ہو تو ڈھول اور گانے باجے نہ ہو اور میرے امی ابو کے لیے دعا فرما دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مدنی منع کی نیکی کی دعوت ست کروڑ مرحبہ اللہ بلد. عمل کی توفیق دے اچھا ایک چیز میں نے نوٹ کی تھی اب اس کو ذہن سے نکل گیا شادی میں جو کھانا وغیرہ جو ہوا اس سے جو یہ فارغ ہوئے اسلامی بھائی اور اس کی تاثرات چلے گئے آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کہیں کمی تھی نہ کا قرض کرتا ہوں وہ سارا دعوت کا اہتمام میرا تو نہیں تھا میں تو گیا ہی نہیں ہوں ایک لمحے کے لیے بھی ہال میں یہ سارا اہتمام تو حامد کے جو سسرال والے تھے جی ان کی طرف بیٹی کا کھانا تھا نکاح کا تو جو چیزیں وہاں اچھی تھیں مدنی چینل کا ایک ہونا وہ ایک اپنی جگہ پہ تھا وہ میں نے ان کو اس کی تھی کہ وہاں اسکرین لگا دی جائیں لیکن وہاں جو چیز اچھی تھی جو نظام اچھا تھا جو ماحول اچھا تھا اس میں اس کا کردار شامل ہے نا جو خاص میزبان تھے ٹھیک ہے نا تو, <خخ> تو اس میں مطلب کہ یہ عمران کا یہ عمران کا یہ عمران کا یہ تو عمران تو گیا ہی وہاں کوئی نہیں ہے بیٹا تو دولہ مہمان بن کر گیا تھا تو اصل تو اگر وہاں جو چیز اچھی تھی تو یہ ان کی خصوصیت تھی یا ان کی اس میں ہم حوصلہ افزائی یا تعریف کریں جنہوں نے اس کا پروپر اہتمام کیا تھا نہ کہ میں جینا مرینا صحیح, صحیح بات ہے آپ کی لیکن بہرحال آپ کو یہ پہلو تو ہے نا کہ آپ نے ایک ایسی فیملی ڈھونڈی ہے جو اس معاملے میں آپ کے ساتھ تعمیر کر دیا اللہ انہیں میں ایسا تو بحث ہی نہیں ہے نا آپ نے مسئلہ یہ کہ بعدوں کا دن یہ بھی ہے جو کام ہم نے کیا نہیں ہے اسپیشلی اس کا صحرا خود اپنے لیے اوڑھنا یہ بھی اخلاقی طور پر بھی درست نہیں ہے جینا مرینا ماشاء بالکل وہ جو بھی فیملی ہے جی بالکل وہ بھی لائق سد تحسین ہے ان کے اقدامات اور ان کا تعاون کرنا اور آپ کا بھی ماشاءاللہ ان کو یہ ذہن دینا مدینہ مدینہ جان بین سے جب ایک اچھے طریقے سے نظام چلتا ہے تو واقعی پھر اس سے بہار ہی آتی ہے اللہ تبارا ہی ایسا مدینہ مدینہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تبارک ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرما کر سرمایہ آخرت بنائے ذریعۂ نجات بنا ہے پہنچ دیجیے مجھے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کے شہر لسٹر حنفی کا بینا سے ارض گزار ہوں سب سے پہلے تو میں نگران شورا اور آپ کے تمام اہل خانہ کو آپ کے بیٹے حامد رضا کی شادی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ عزوجل ان کی شادی خانہ آبادی کرے اور دونوں جہانوں میں ان کو اللہ زوجل خوش رکھے اور ماشاء اللہ زوجل نگران شعرا کی سوچ بھی مرحبہ کہ کس طرح جو ہے وہ تنظیم کے اصولوں پر اپنی اتنی بڑی بڑی خواہشات کو قربان کرتے ہیں اللہ وجل کرے کہ ہم بھی ان سے جو ہے یہ مدنی پھول چننے میں کامیاب ہوں ہمارے لیے بھی دعا فرما دیں کہ اللہ وجل ہمیں آنے والے رمضان المبارک میں خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آمی اللہ سے وجل کرے کہ ہم بھی تقویٰ حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر زیر مبارکباد دینے کا بھی بہت بہت شکریہ اور حوصلہ افزائی فرمانے کا بھی بہت بہت شکریہ جی؟ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد اقبال اکتاری دلی کے شہر نینی تال ہلدوانی سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ لب ایک سلسلہ بڑا پیارا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر مدنی چینل کے سلسلے کو کامیابی آتا فرمائے برکتیں آتا فرمائیں نگران شرا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے ماہر رمضان کی آمد آمد قریب تو حضور ارض یہ تھی کہ ماہ رمضان میں جیسے کہ سحری اور افطاری یہ دو موقع ملتے ہیں اس میں کھانا اور پینا یہ آدمی کو میسر ہوتا ہے ارض یہ تھی کہ اب سحدی میں ہمیں کس طرح کی اور کتنی غذا لینی چاہیے کون سی غذا بہتر رہے گی تاکہ ہمارا روزہ بھی بآسانی پورا دن ہمارا کٹ سکے عبادت اور تلاوت اور دیگر کام بھی ہمارے بآسانی ہو سکے اور اسی طرح سے افطاری میں ہم کیا غذا لیں کہ کون سی چیز ہم کھائیں کہ جس سے ہم تراویح بھی بآسانی پڑ سکے نماز عشاء تراویح اور دیگر معاملات اپنے بآسانی کر سکے اس کے لیے جواب فرما دیجئے جزاک اللہ و خیرہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ خیر و خیر و آفیت کے ساتھ ہمیں ماہر رمضان سے ملائے ہے بآسانی کا لفظ تو خیر یہاں میں نہیں سوٹ کر رہا مجھے کہ کچھ نہ کچھ زحمت اور تکلیف ہوتی ہے روٹی ایک ایسی غذا ہے کہ جو ہضم ہونے میں تھوڑا وقت لیتی ہے اور اس میں غذائیت بھی بہت ہے تو روٹی پر میرا خیال ہے جتنا آپ اکتفا کریں گے شہری میں تو بھی بہتر ہے اور اس پر میرا خیال ہے ہمارے جو مدنی کلینک میں کئی مدنی پھول اور کئی ایسی چیزیں بیان ہوئی کہ سہری میں یہ لے لیں افطار میں یہ لے لیں افطار میں بھی تلی ہوئی اور اس طرح کی غذائیں مسارے والی غذاؤں سے بچیں گے اور ایک نارمل روٹین کا جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ اگر کھائیں گے ٹھنڈے پانی سے خود کو بچائیں تو ان تبارک و تعالیٰ آگے کی منزلیں آسان ہوتے چلی جائیں گے سلحم اللہ خوشی بھرا ماحول ہے ماہر رمضان میں باہر کی تیاری کے حوالے سے مدنی پھول بھی جاری ہے اسی خوشی بھرے ماحول کے اندر ایک خوشی بھری مدنی کسوٹی بھی کر لیتے ہیں گیارہ سونی کسوٹی جی اچھا میں یہاں آ مجھ پر ایک بات کھلی ہے کہ آج جو مین سڑی کی جو کمانڈ ہے نا وہ شاید ماہروز بھائی میں ایسا کچھ طے ہوا ہے نہیں نہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج کہوش بھائی کے ہاتھوں کچھ کمانڈ ہیں آپ نے فیل کیا بالکل ہی کھینچے کھینچے سے دبے دبے سے بندے بندے سے ہیں سلمان بھائی نہیں سلمان بھائی ماشاءاللہ صبح صحرائے مدینہ سے انہوں نے وہ سلسلہ کیا کھلنا سلیح کہتے کہتے اور بالکل ابھی تقریباً یہ سلسلے کے قریب قریب آئے اور ان کا طبیعت بھی کچھ اپسٹ اللہ چھوٹی کی طرف آ جائیے مہربانی آپ کی اللہ آپ کو سلامت رکھے سلام ہے آپ کو مدینہ مدینہ کسوٹی نہیں چاہ رہے پھر باقی باتیں بعد میں کر لیتے ہیں جی نہیں تو خوشیوں بھری کسوٹی گئی ہے آپ نے نہیں خوشیوں کی احتیاط ہے نا اس وقت جو بھی کر لیں آپ ماشاء اللہ مرحبا سبحان اللہ خوشیوں بھری بھی ہے غم بھری بھی ہو سکتی ہے اور سردگی والی بھی ہو سکتی ہے سبحان اللہ یہ تو دیکھیں مزاج کے اوپر ہے اب چھری ہے چھری سے چاہیں تو خربوزہ کاٹیں چاہے تو کچھ اور کاٹ لیں جی گھڑی گھڑی لگائیں جی مدینہ مدینہ سبحان اللہ اللہ اللہ آپ نے اچھی کوشش کی ہے مہنجنے کی سوال سے پہلے بر ٹائم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ہم نے شاید کوئی ایسی مدنی کسوٹی نہیں کی جو مرد جی مہروز بھائی لا لا نہ جنا کوئی شے شے کا اطلاق تو ہوگا شہ تو ہے شے کا تو اطلاق بڑا وسط تالا ہے مقام مقام تو نہیں ہے لا مقام نہیں ہے شے ٹھیک ہے اس شے کا تعلق خاص ماہ رمضان سے ہے آپ نے کہانی بنا ہی دی ہے چلے آخر میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے ماہ رمضان سے خاص ماہ رمضان سے ماہ رمضان سے, ماہ رمضان سے تعلق تو ہے اس شے کا جی نام اللہ ت... نا عبد کتنے ہو گئے سوالات؟ چار ہو گئے چار ہو گئے اور ماہر رمضان سے اس شے کا خاص تعلق ہے خاص کریں عام کریں عام خاص مطلب کریں بھی عام کا سیزن بھی ہے یہ <coughs> جو آپ کے عبادت ہے وہیں جا رہے ہیں نا جی ہاں جی جا رہے ہیں جو شے ہے وہ عبادت ہے شے عبادت تو نہیں جو آپ نے پوچھا ہے جی وہ عبادت نہیں ہے وہ شے خود سے عبادت نہیں عبادت نہیں وہ خود سے عبادت نہیں ہے جیسے نماز عبادت ہے ارتقاق جیسے عبادت ہے جی آپ بہت ساری آ جائیں گی عبادت ساری عبادت ہے ساری عبادت ہے جیتری گھڑی مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں پھر دیکھیں گے جی ابھی ابھی لگا یہ آپ نے یہ شاعری ہم بولانا ہے یہاں صحیح ہم صحیح کہہ رہے ہیں غلط صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ سے تھپکی لے لیں گے غلطی گنجائش نہ کریں میں کہتا ہوں کہ عبادت مقصودہ اور عبادت غیر مقصودہ یہ دو عبادت آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے اور آپ نے کہا کہ یہ شیف نفسی ہی عبادت نہیں ہے نہ یہ مقصودہ ہے نہ غیر مقصودہ ہے اب یہ غلط مگر یہ نیت عبادت بنتی ہے یوں یہ آپ خاص سوال کر رہے ہیں یہ یہ آپ گھڑی یہ کیا بات یہ صحیح کام کیا آج آپ نے خوشیوں بھرے ماحول میں گھری بند کر آ کے سارے بغیر سوال کی جب جا رہے ہیں گمتگو تو آپ مدنی کسوٹی کرتے ہیں مدنی کسوٹی کو اتنا محدود کیوں کرتے ہیں ایسا مطلب لگا بندہ نہیں تو ڈر ڈر کیوں کرتے کل کے کرے جب اتنا اچھا سوچ کے رہے ہیں تو آپ کو ڈر کی چیز کیا ہے یار بات کرنے تو بات کے بعد کون سا پرنسپل آپ نے مطلب کوئی نیٹ پہ پڑھ لیا ہے کہ اس میں بالکل لگا تم بھی بندے میں بھی سوال کا چانس ہے اب آپ کہتے ہیں سوال نہیں کروں گا لیکن یہ بات بتا دو گفتگو تو میں جی ہم جس جس چیز کو سوال سمجھیں گے اس کو سوال کاؤنٹ کریں گے یہ بتا رہا ہوں آپ صحیح کرتے ہیں جو ایک ایک گڑی بند ایک تو آپ نے گڑی بند کرائی گڑی بند کیوں کی ہے آپ نے تو آر والوں سے پوچھتے ہیں بات میں گھڑی چلاؤ اللہ کے بند ہو کمانٹ سوال لیے پتہ لگ رہے ہیں جی حضور وہ کتنے سوال ہوئے چھٹا سوال ہوگا جی ہوگا شہ عبادت نہیں ماہ رمضان سے اس کا تعلق ہے وہ تعلق کا جو تعلق ہے وہ خاص ہمارے دعوت اسلامی کے مادری ماحول سے لا بھی تو سکتا ہے نا سلمان بھائی یہ چلا جائے گا نہیں دیکھیں رک جائیں نہیں نہیں کنفیوز کرنے جا رہے ہیں ہمیں گے آپ نہیں نہیں کیوں کنفیوز کریں گے ہم تو جواب دیں گے تعلق ہے دیکھیں میں سلمان بھائی والوں کے ساتھ ہوں آپ نے کہا یار یہ کہاں جھگڑا کر کے بیٹھے ہم لوگ میں کہہ رہا ہوں کہ مدنی ماحول سے اس کا تعلق ہے خاص کوئی تعلق نہیں ہے خاص کوئی تعلق نہیں ہے جی سر سب سے تعلق ہے ویسے ہم سے بھی تعلق کے عام ہے کمان کے لیے ایک اور جواب دے رہی ہے آپ نے دو جواب صحیح کام کرتے ہیں آپ ہم نے بھی اسے سیکھا ہے ویسے سوال ہی وہ کرے وہ شے اس شے کا تعلق سوال نمبر سات ہاں اس شے کا تعلق آسمان سے ہے آسمان سے تو کوئی تعلق نہیں یعنی زمین سے نہیں ہے اس کا تعلق میرا یہ کہنا ہے زمین سے نہیں زمین اور آسمان سے تعلق مطلب کیا تعلق سے کیا مراد ہے آپ کا وہ جو شے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں یعنی وہ چاند یہ پوچھنا چاہ رہے آپ کہہ رہے نہیں مطلب چاند کا تعلق آسمان سے چاند کا تعلق زمین سے نہیں ہے ہاں یوں نہ ہاں ایسا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے نے سوال کا جواب لینے میں کتنی وضاحت لی کیا بجا تھی میں تو آپ نے خود اپنا ایک بولے ہمارے ہو گئی غلطی بھائی یہ غلطیاں ہوتی ہیں یہ ہمارا تجربہ ہے یہ اکتیسویں ایپیسوڈ چل رہی کس چل رہی ہے زوردار ہے اس چیز کا آسمان زمین دونوں سے تعلق بنتا ہے کسی طریقے سے بن بنتا بھی یا نہیں بھی بنتا, آہ بنتا آہ دونوں بن سے تعلق تعلق نہیں ہے جیسے آسمان چاند کا آسمان سے تعلق ہے پانی کا تعلق ہے اور آپ کے ذہن میں شورہ تو نگرانی شورہ ہے نا پھر ابھی آگے بڑھیں آپ لیتے جائیں مل رہے ہیں آپ کی میں ایک چیز سمجھ سکوں میں یہ حیران ہوں گھڑی میں گڑی بات کروں گا نگرانی شورا کے ساتھ یوں محسوس کرتے نہیں تو جو بھی گفتگو وہ اتنے تو سمجھدار ہے نا کہ کس ٹائم پہ گھڑی چلانی چاہیے بند کرنی چاہیے یار اتنا سال گزر گئے ان کو ہمارے ساتھ کام کر دے گا اب آپ بتائیں جی جواب تو اس کا آپ واضح کریں سوال تو جواب واضح ملے گا ورنہ نہیں گول مول گول راست کوئی تعلق نہیں ہے بالکل نہیں تعلق میں بولوں تو من تعلق ہے من وجن نہیں بلکہ اگر جو میرے سوالات, سوالات اور اس کے جوابات دوہرا دیں اس کا جو ہے میں روز بھائی جو پرسپیکٹو ہے اس کا اس کے اعتبار سے اس کا آس اس کا آسمان سے کوئی تعلق نہیں ہے آسمان اور زمین سے کوئی نہیں نہیں زمین سے تو ہے نا تعلق زمین سے تعلق ہے الگ سے سوال ہو گیا نا زمین سے تعلق ہے یا نہیں سوال تھا نا سوال تو تھا ہی نہیں میں سے بات کر رہا ہوں آہا آہا یہ ساتھی یہ صحیح کام یہ تھوڑی ہے کہ آپ کریں گے کون سا بتائیے سوال کریں گے مرد ہے کہ نہیں اپنے کا مرد نہیں ہے چھ ہے مقام نہیں ہے رمضان سے تعلق ہے عبادت نہیں ہے دعوت اسلامی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے زمین و آسمان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے یعنی من وجین تعلق ہے من وجین نہیں ہے سے تعلق نہیں کر دینا زمین سے ثابت کر دیا نا کر دے بس ٹھیک ہے زمین سے تعلق ہے اوکے ہے آٹھواں سوال کیسا یار بورڈ آدمی ہے سلمان اس کا تعلق کھانے سے کھانے سے تو کوئی تعلق نہیں کھانے سے کوئی تعلق نہیں نو ہو گئے آٹھواں ہوا نا آپ تو نواں آٹھواں کھانے سے بھی کوئی تعلق عبادت سے یوں تعلق نہیں اچھا ایک سوال ایسا لاتے ہیں نگرانی کہ ہم بھی جیت بھی جائیں نا تو شرمندہ شرمندہ رہتے ہیں کہ شاید ہم نے ڈنڈی مار دی اللہ اور دعوت اسلامی سے بھی کوئی براہ راست ایسا تعلق نہیں ہے عبادت بھی نہیں آپ یاد رکھنا عبادت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ عبادت سے تعلق یہ بھی نیا سوال ہے عبادت ہونا ایک ہوتا ہے عبادت سے تعلق ہونا دونوں الگ الگ چیزیں ایک ہوتا ہے چیز کا عبادت ہونا ایک ہے اس کا عبادت سے تعلق ہونا اس کی مثال ایک جیسے نماز کیا ہے عبادت ہے خوشبو خوشبو کا عبادت سے تعلق ہے کہ جب بندہ نماز نیت سے وہ عبادت ہو جائے گی نا جو ہے بلکہ خوشبو تو شاید غیر مقصودہ بھی نہیں کھیلے دیکھئے اس وقت جو سوال ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ وہ عبادت ہے یا نہیں اور ہمارے مقصودہ پر میں نے بھیج کی دیا کر دی نا جی دونوں کی نفی کر دی عبادت نہیں ہے جنس کی نفی ہوگی بس نہیں غہر نہیں جا رہا بہت خاص لائے ابھی نوا سوال بھی ہوگا آپ کا خاص اچھا میں سمجھتا ہوں مطلب سمجھتا کیا ہوں یقینی کہ ان کو بہت محبت ہے اس سے جو ہماری مطلوبہ مدنی کسوٹی ہے اس سے آپ کو محبت ہے امیر علیہ سنت کو محبت ہے بڑی محبت ہے بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ ہر مسلمان کو محبت ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا ایسا نا انتظار میں بھی ہوں گے شاید چلے جی نواز گھڑی سلمان بھائی اتنی بات صحیح ہے نا ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے محبت بھی چاند بھی نہیں ہے وہ چاند نہیں ہے آپ نے नहीं چاند نہیں ہے تو میں نے کہا مرد نہیں وہ چاند بھی نہیں ہے وہ عبادت بھی نہیں ہے وہ مطلب کہ یوں بھی نہیں چاند کی نفی ہم نے کہاں کی تھی چاند کی نفی نہیں کی تھی منا گیا نہیں ہے چاند کی نفی نہیں کی چار ٹھہرے ہیں چاند کی نفی نہیں کی چاند کا تعلق کس کے ساتھ ہے اس پر بات ہو رہی تھی جی اس, اس پریکٹو میں نے مثال دی جیسے چاند ہے چاند کا تعلق سے زمین سے بھی ہے وہ ہے نا قرآن پاک کی آیت کہ وہ مواقع ناس یہ جو چاند ہے یہ لوگوں کے لیے مطلب عبادت کے جو ہے وہ اوقات بھی بتاتا ہے مہینے جیسے ہیں وہ مراد ہے اس سے اب آپ نواں سوال آپ کا جی چاند آپ نے کہا چاند کی نہیں جیسے ابھی حامد رضا کے نکاح کی بات ہو رہی تھی نا تو بغداد کے نکاح کو میرا خیال ہے اس سے تعلق ہے مجھے یاد پڑتا تھا اچھا بغداد بھائی کا جو نکاح ہوا تھا تو اس کا تعلق ایسے بزرگ سے ہاں کہاں کب ہوا تھا میں پوچھ رہا ہوں ہمارے سوال کو پہلے جواب دے رہے ہیں پھر ہم بھی ایسے کرتے ہیں کیا ہو گیا بغداد کا نکاح کب ہوا تھا رمضان جمضان تعلق بنتا ہے تعلق بن گیا بنتا ہے تعلق تو بنتا ہے ٹھیک تو آپ کا تعلق جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کسی بزرگ سے نسبت ہے سوال ہے سوال ہے میرا بزرگ سے تو نسبت جیسی نسبت جیسے یہ قمر رمضان کو بہت پاؤ سے نسبت ہے ایسا نہیں یہ کمر رمضان مراد ہماری نہیں ہے یہ بھی جواب بھی دے رہی ہے ارے گیارہ سال تو کرنے کی ترکیب ہوتی ہے نا لیکن میرا خیال ہے ہم بائیس کے جوابات ہیں بائیس کے جوابات دے چکے ہیں مطلب اس جو آپ نے سوچا سو کسی بزرگ سے نسبت نہیں ہے براہ راست نسبت نہیں ہے نا من مین نسبت ہے من مجہن نسبت نہیں ہو گیا پورا نہیں ایک باقی ہے اس کا تعلق کوئی مطلب ہمارے آپ نے کہا دعوت ہے اسلامی صرف اس کا کوئی تعلق نہیں نہیں نہیں ہمارے مسئلہ پتہ کیا ہے ہو کیا رہا <muchin> ممکن ہے آپ کی اس وقت توجہ نہیں جاری ہوئی فرماتے ہوئے توجہ نہیں تو اب ایسا تھوڑی کہ ہم اس کا نام ہی بتا دیں آپ کو آپ تھوڑے سوال کریں پہنچے نہیں گیارہ وہ کیا کر رہا ہوں گیارہ سوالو گیارہ سوال ہے ماشاءاللہ اچھا لائیں ہمیں غالباً ابتدا میں ذکر نہیں ہوا نا بالکل نہیں ہوگا نا اچھا اچھا یوں بولیں تو وہ سے پاک سے بھی تعلق ہے تعلق ہے ہے نا اور نہیں یہاں یوں بولے تو اس نسبت سے من مجھے اور پھر نگرانی چنا کو تو جو نسبت ہے یہ بڑی ماشاءاللہ اللہ ہے عموم خصوص مترک عموم خصوص من وجہ انتصابی اور تباہی امیر سنت کے ساتھ بھی اس عمل کا کوئی تعلق ہے عمل کب کہا ہم نے وہ عمل ہم تو مدنی کسوٹی کہہ رہے ہیں سونا شے کہہ رہے ہیں چھ تو چلے ہیں لیکن وہ ہم تو مدنی کسوٹی کہہ رہے ہیں عمل وغیرہ تھا وہ کوئی تعلق جیسے وہ ہوتا ہے جیسا ہم سے تعلق ہے ویسا ہی ہے لیکن ظاہر سی بات ہے نماز کا تعلق ہم سے بھی امیر سنت سے بھی امیر اللہ سنت کی نماز نماز ہے ہماری ہمارے میں نہیں پہنچ پا رہا دے نہیں پوچھ پا چلے آ کر ایک دو سوال بونس میں لے لیں آپ کوئی بات نہیں پوچھ تو بڑے لیے آپ نے لیکن ایک دفعہ موانی چینل کے ناظرین بھی چاہیں تو بتا سکتے ہیں آپ کو تو یہ وہ ہے نا آپشن رہا ہوا ہے ضروری نہیں ابھی آ جائیں گے دیکھیے آپ نے مینارا پوچھا تھا نا ایک دفعہ تو یہ بھی سرکی مینارا وہ بھی تھا جضرت بہلول تھا یہ بھی کل کا جز ہے یہ بھی کل کا جز ہے جز تو ہے اتنا مشکل کر کے دیکھو یہ لا رہا ہے اب ذہن نہیں جا رہا کیا کر سکتے ہیں جواب بھی دے دیں مدنی چاہیں کہ نادین بور ہو رہے ہیں یہ بور کیوں ہو رہے ہیں مدنی پوری بیان ہو رہے ہیں ماشاءاللہ مراد کی ہماری جی جو بوجی تھی ذہن میں تھی اشرائے رحمت رمضان شریف کا اشرائے رحمت اب آپ کر لیں جو آپ جو فرما دیتے کوئی عبادت مقصودہ غیر مقصودہ نے عرض بھی کیا تھا کہ آپ کو اس کا انتظار ہوگا شرائط رحمت کو عبادت کیسے نہیں کہیں گے آپ عبادت احمد ایسا دس دس دن کا نام ہے محل ہے عبادت کا زمانہ جی چلے ضرف ہے نا جی زرف زمان زرف مکان اب اتنی بحث تو اتنا بڑا تو مولانا نہیں انہوں چلے آگے بڑھتے ہیں ماشاء اللہ کال شامل کرتے ہیں مزید ساری کال کال کریں دیتے ہیں جی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالعفیز عطاری چائنا کے شہر بوہان سے عرض کر رہا ہوں نگرانی شورا کو بہت بہت مبارک ہو آپ کے صاحبزادے کی شادی کی حضور آپ سے سوال عرض ہے کہ آج آپ کے صاحبزادے کا ولیمہ ہے لیکن اس کے باوجود آپ اداس نظر آ رہے ہیں اور دوسرا یہ ارشاد فرمائے کہ کس گھرانے کو آپ نے اپنی رشتے داری کا عطا فرمایا حضور بے صاحب بخشش و مفرت کی دعا فرما دیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ مبارکباد دینے کا بہت بہت شکریہ اصل میں تھکن کو اداسی کا نام دیا جا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو واقعی کہتے ہیں کہ ایک ذہنی اور جسمانی طور پر بندہ تھکن کا شکار ہوتا ہے لیکن چونکہ ایک روٹین ہے ایک کمٹمنٹ ہے کہ ہم کو سلسلے میں آنا ہے تو آنا ہوتا ہے ورنہ میں منع کر دیتا کہ آج سلسلہ ہم موقف کر دیں اچھا ایک چیز ہے کہ تو کیا انصا آپ کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے ایک میسیج مجھے بھی رات کو ڈھائی بجے قریب قریب مطلب ہوتا ہی ہے بات چیت رہی ہوتی ہے اصل میں وہ پھر سوتے سوتے بھی ٹائم لگ جاتا ہے میں تقریباً صبح آٹھ بجے سویا ہوں اللہ تو یوں پھر اٹھنا اور ہوتا ہے پھر نماز وغیرہ پڑھ کے پھر آنے کی تیاری کرنا البتہ ایسی کوئی خاص اداسی کی بات نہیں ہوتی لیکن دیکھیے دن میں دماغ میں کئی ایسے قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور چہرہ بھی بعض اوقات اپنی کیفیات کا اظہار جیسا رہا رہا رہا رہا رہا بھی میں سلمان بھائی کو دیکھ کر میں نے غور کیا کہ ہے کچھ تو انہوں نے وضاحت کر دی کہ ہاں اس طرح کی چیزیں ہو جاتا ہے اس طرح کی چیزیں اس سچ کوئی ایسی خاص جس کو آپ اداسی کہیں وہ نہیں ہے البتہ تھکن کا نام بھی دیا جا سکتا ہے تھکن وغیرہ کا نام دیا جا سکتا ہے اور خاندان تو ماشاءاللہ اللہ ہمارے پورا بہت پرانے مجھ سے بھی سینئر اسلامی بھائی ہمارے سلیم اتاری ان کا نام ہے ان کے گھر سے ہمارے الحمدللہ ایک رشتہ دعوت اسلامی کا گھرانہ ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں آپ پہ, کی پہلے سے کوئی رشتہ داری نہیں رشتے داری نہیں تھی رشتے داری نہیں ہماری کمیونٹی بھی الگ ہے میمن بھی نہیں ہے تو کمیونٹی بھی الگ ہے ہم دعوت اسلامی کے گھرانے کو پھوکیے دیتے ہیں الحمدللہ مدنی گھرانہ ہونا چاہیے الحمد للہ جی جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد سلمان اتاری بنگلہ دیش کے ساتھ ڈھاکہ سے ناشبہ کے بارگاہ میں عرض میں میر علیہ سنت کے ساتھ تیس دن کا مدنی اعتکاب کرنا چاہتا ہوں تو اس کا کیا پروسیسنگ ہے پروسیس ہند سے آپ نے کال کی نا بنگلہ دیش بنگلہ دیش, دیش اس کا پروسیس بیٹا ایمبیسی کے ہاتھ میں ہے آپ ویزا اپلائی کریں اور اپنے بیرون ملک کی مزل سے رابطہ کریں اوورسیز مزلز کا ای میل اگر آپ دے دیں یہاں اسکرین پر. پر تاکہ ہمارے دنیا بھر کے اسلام اس کو دیکھ سکیں آپ ان کو ای میل کر دیں اور وہ ایکس پروسیجر ہے جو ایمبیسی ٹو ایمبیسی چلتا ہے اب ویزا لیں اور اللہ توفیق کے تو بالکل آئیں اور میرے سنت کے ساتھ اتقاف کی سعادت حاصل کریں ماشاء اللہ دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں جن کے لیے ویزا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اور ایزیلی یا چند دنوں میں مل جاتا ان کے لیکن بنگلہ دیش اور ہندو اس طرح کے چند ممالک ہیں جن کا ایک ٹھیک ٹھاک پروس پروسیجر ہے اور ایک ٹائم لگتا ہے لیکن مقدر میں اگر ہوگا تو کیوں نہیں ملے گا ٹھیک ہے مزید کال دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں شوقت عرض کر رہا ہوں برگام کشمیر سے میرا سلمان دائی محروز بھائی اور ان سے عرض ہے کیا آپ مجھے صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علی کا ایک ایک شہر سنا دیں جزاک اللہ و خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری کوئی ترکیب نہیں ہے میں نے کسی کو بھی فون کرنے کا نہیں کہا تھا میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں اس طرح مگر دکھتا ہوگا نہیں ملک ان سے تو ترکیب نہیں ہے لیکن پی سی آر میں جو ہمارا مدنی عملہ بیٹھا ہوا ہے اس نے کل شاید نکا کے چھہارے بھی کھائے اور بارات کا کھانا بھی کھایا پھر یہ تو الگ بات ہے کچھ نے کیا کھایا کہا البتہ یہ کسی نے نہیں نہیں اس کا جواب تو دیا دیکھیں جی میں تو ہوں ملک بندہ سیدھی سی بات ہے میں بھی میں اور میں کتاب کا نام بتا دیتا ہوں ملک بھی ہوں اور آٹھ سال انہوں نے جواب دینا ہے ان کے, ان کے سوال گئے ان کا تو کلام ہی کوئی مشہور مجھے تو یاد نہیں ہے کتاب ضرور ہے ان کی کتاب کا نام ہے احقاق کے حق یہ کتاب ہے بڑی زبردست نایا ناز اور ماشاء اللہ با تعالیٰ با ان, کے ان کا فیضان کیا ماہروز بھائی, دلوقتي بھائی دلوقتي اور سلمان دو کا نام لیا دو چاروں کا نام ہی نہیں لیا دونوں کا لیا میرے خیال تین چاروں کا ہی شاید آیا نہیں آپ نہیں نام تو دو کا ہی آیا جیسے دیکھ لیا نا آپ کس طرح کے سوٹی کرتے نہیں رہا مطلب نہیں آپ کا لینا چاہیے مطلب یہ ہماری ٹیم کی بھی کمزوری ہے نہیں آپ آئیں تو صحیح ایک شیئر تو سنا شیر تو امیر اللہ سنت کے سنا سکتا ہوں میں تو صدر کا شیر پوچھا انہوں نے اللہ تعالیٰ آپ ہی ہماری مدد کر دیں نگران آپ آئیں گے جب مشکل میں پھنسیں گے تو نہیں آئے میں میں دوشے سنا دوں گا وکالت سونپتا ہوں میری طرف سے آپ سنا دیں آپ کو وکالت دی آپ سنا دیں تو اجارا حضرت زہرا کا بوس تھا تم خود اجڑ گئے تمہیں ایسی سزا ملی پائی, پائی ہے کیا نوین انہوں نے ابھی سزا دیکھیں گے ضفیم میں جس, جس, جس دم سزا ملی اللہ نہیں یہ ان کا کلام تنظیمی ہے ترکیب سوان ترکیب سوان سوان سوان میں سوان تنظیمی ترکیب کا فائدہ ہے نا سوانع کربلا میں تنظیمی ترکیب کا فائدہ ہے نا جب تمہیں مشکل پیش آئے تو نگران کی طرف جاؤ کام ہو گیا جی اگلی کوشش السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اچھا فائدہ ہی ہے وہ کے نارے ان دونوں کو شعر تو آتا نہیں میں نے دو چار جملہ کے بھی تو ان کو سمجھ ہی نہیں پڑی ہو ان کی طرف اوکے چلو مجھے ڈاؤٹ ہے کہیں نہ کہیں میں نے لفظ کیا ہے اتنا بھی آئیے ایک آدھ لفظ کے پیچھے ہو بھی جاؤں جی میرا سوال ہے رمضان کے شروع میں روزے کی کثرت ہوتی ہے جذبہ ہوتا ہے روزے رکھنے کا تلاوت قرآن پاک کرنے کا نماز جماعت پڑھنے کا اور پھر آہستہ آہستہ یہ جذبہ تلاوت جماعت سے نماز پڑھنا یہ کم کم اور کم ہو جاتا ہے اور پھر عید سے جیسے جیسے عید قریب آتی ہے یہ جذبے مزید کم ہوتے رہتے ہیں تو ایسا کیا عمل ہو کہ ہمارا یہ جذبہ عبادت کا سارا سال باقی رہ اور کہ ہم عبادت سے دور رہتے ہیں ایک موقع آتا ہے ایک رجحان بڑھتا ہے پھر ہم اپنی اسی روٹین میں واپس پلٹ آتے ہیں پھر کوئی ایسی بڑی رات آتی ہے آخری اشرا آتا ہے تاک راتیں آتی ہیں تو پھر ایک ماحول بنتا ہے اور ہم چل پڑتے ہیں خود اپنی طبیعت اور عادتن ہم یہ کام کرنے کے اس وقت تک آہل ایسے بن نہیں سکے میرا مدنی مشورہ یہ ہے کہ جیسے ہی ماہر رمضان کی آمد ہو آپ مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور مدنی ماحول میں رہ جائیے انشاءاللہ تعالی اللہ آپ سستی کا مقابلہ کرنے میں اور چستی کی طرح بڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ ایک ماں ایک بہت اچھے انداز سے یہ ماہ رمضان گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے ویسے اس ماہ کا ماہ رمضان یہ ماہ مدنی انعامات کے طور پر منایا جا رہا ہے تو ماشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل ہوتا رہے گا مدنی انعامات فکر مدینہ کرتے رہیں گے تو یہ پورا مہینہ اگر ہم نے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے گزارا تو پھر آپ خود دیکھیں گے شبار و میں کئی ایسی نیکیاں اور عبادات اور اچھے کام ہوں گے جن کے آپ کسی حد تک عادی بن گئے ہوں گے مدینہ کو مدینہ کون لے جی بالکل السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد رضوان اتاری باب المدینہ کرنا سے حاجی صاحب آپ کو رمضان کی آمد آمد بہت بہت مبارک ہو تمام مسلمان عاشقان رسول کو انشاءاللہ شاء نیت ہے کہ ایک بھی روزہ نہ چھوٹے دکان کی چھٹی کرنی پڑے پر روزہ نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ شاء اللہ جلد اللہ آپ کو اور ہمت دے انشاءاللہ شاء آج رات کو سارے نو بجے جو بیان ہے یہ ہم نے یہ پچھلے دنوں سردار آباد میں آ, نگران پاکستان انتظام کابینہ کے ساتھ ملک بھر کے بعض ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہوا تھا جس میں یہ بات زیر بحث آئی تھی کہ ایک تعداد ہے جو ماہر رمضان کے روزے نہیں رکھ رہی تو کوئی ایسا کام کرے دعوت اسلامی جسے روزہ رکھنے کی تحریک کو اجاگر کیا جائے تو اس میں یہ کہ جمعہ ہفتہ اتوار یعنی کہ تین دن جو گزرے ہیں اس میں ہمارے کچھ مدنی قافلے مبلغین نے سفر بھی کیا ہوگا اور انہوں نے اس کی وہ روزہ رکھنے کی ترغیبات کا فیصلہ کیا ہوگا اور پھر اسی کی کڑی آج رات سارے نو بجے کا سنت و برا بیان ہے جو غالباً شاید ساڑھے نو سو سے زیادہ مقامات پر ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان میں نشر کیا دکھایا جائے اجتماعی طور مدنی چینل میں براہ راست ہوگا اور بیرون ملک بھی اس کی کوشش ہے تو اس میں انشاءاللہ شاء رمضان مبارک کے فضائل روزہ کے فضائے رکھنے کے فائدے نہ رکھنے کے روزہ نہ رکھنے کے نقصانات وغیرہ پر کچھ مدنی پول آپ کو بیان کیے جائیں گے مقصد ایک تحریک کو اجاگر کرنا ہے ایک بات کو اجاگر کرنا ہے بلکہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب مل کر کوشش کریں کہ جو کل تک روزہ نہیں رکھتے یعنی پچھلے رمضان میں جنہوں نے روزے نہیں رکھے وہ اس ماہ رمضان میں روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں ٹھیک ہے مزید کال تاریخ سہل کلکتہ سے مکی ڈویژن فیضان مکی ڈویژن عبد اللہ نگانے شعرا کے سلسلہ بہت ہی پیارا عبد اللہ شعرا کا بھرا بیان روزہ رکھ و تحریک ان دیکھنے کی نیتیں بھی آسانیاں عبداللہ آج راوت استعمال کی ایک مسجد سنگ بنیاد کولکتہ کمرہ میں بننے جا رہی ہے ویسٹ بنگال مغرب بنگال میں پہلی بار مسجد میں بننے جا جس میں صاحب کی لا رہا ہمارے آسانی کے لیے اللہ آسانیاں فرمائے اس مسجد کو تعمیر بھی ہو جائے مکمل بھی ہو جائے یہ مسجد آباد بھی رہے تو خوب خوش سنت و خدمت اور اللہ تعالی ہمارے مفتی عبد الحلیم العالی کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائیں گے صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے اور دوسرا کچھ انہوں نے کیا کہا تھا عبد الحبیب افتتاح کریں گے مسجد کا جی حبیب عبد الحلیم مفتی عبد الحلیم مفتی عبد الحلیم صاحب افتتاح کریں گے ماشاء اللہ حبیب صلی اللہ السلام صل علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سے وہ رہا ہوں عمران انکل ہم بچے رمضان کی تیاریاں کس طرح کریں تو آپ ارشاد فرما دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹا ماہ رمضان مبارک کی تیاری اس طرح کریں کہ اس کے آنے پر خوشی منائیں ماں باپ کی اطاد و فرمہ بداری کریں اور اگر آپ کو شعور ہے تو روزے بھی رکھے آپ کی آواز سے لگتا ہے کہ آپ اتنی عمر کے ہیں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں جبکہ نابالغ کو روزہ فرض نہیں ہے لیکن عادت بنانے کے لیے روزہ رکھنے میں بھی حرت نہیں ہے ہمارے اس طرح کے جو کچھ شعور پا لیتے ہیں مدنی من مدنی منیا وہ روزے رکھتے ہیں سچ بولیں ہیں قرآن کہہ کی تلاوت کہہ رہے ہیں صرف مدنی چینا دیکھتے رہے ہیں ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا ماں باپ کی فرما برداری کروں گا ان کی نا نہیں کروں گا اس طرح آپ ماہ رمضان کی تیاری کریں اس کا استقبال کریں جی جی مزید کون سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد سلیم رضا اتاری ہے میں ضلع بھاول پور مہراب سے ارض کر رہا ہوں میرا نگرانے شعرا کی بار میں سب سے پہلے سلام کے بعد یہ عرض ہے کہ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے نگرانے شعرا آپ کی بار میں یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ رمضان کی با برکتیں ساحتیں بھی ان قریب آنے والی ہیں پیارے پیارے میٹھے میٹھے نگرانے شعرا میرا ارض یہ ہے کہ رمضان شریف میں جیسے کہ کچھ کمپنیوں میں ملازم ہوتے ہیں تو ان کو چھٹی بھی نہیں ملتی اور ان کا کام ایسا ہوتا ہے کہ جو میں کرنے کا ہوتا ہے اور صحت طور پہ بھی کچھ اسلامی بھائی اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ دھوپ میں روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن تراوی ماشاءاللہ اللہ پڑتے ہیں تو اس سلسلے میں شریعت کیا حکم لاگو کرے گی کیونکہ جسمانی طور پہ بھی وہ اتنے صحت مند نہیں ہوتے اور ڈیوٹیاں اس طریقے کی ہے کہ دھوپ میں سیل مین کرنے پڑتی ہے اور دفتر سے چھٹی نہیں ملتی ہے اگر چھٹی لی جائے تو وہ نوکری سے بھی جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس معاملے میں اسلامی بھائی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے تو ہماری کچھ رہنمائی تو چاہتا جزات اللہ خیرہ السلام و ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں آپ کے سوال سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایسی طبیعت ہوگی جس پر روزہ نہ رکھنا شرن جائز ہو جائے اس طرح کی محنت وغیرہ یا مشقت والے جو کام ہیں اول تو یہ کہ اس میں مالکان کو چاہیے کہ ماہ رمضان میں تخفیف کریں کمی لائیں دوسرا یہ کہ اگر لگتا ہے کہ میں اتنی محنت نہیں کر سکوں گا اور یہ سب نہیں کر سکوں گا تو وہ کام ترک کر دے گا لیکن روزہ نہیں چھوڑے گا تاکہ جو تندور پر بیٹھ کر آگ کے سامنے بیٹھ کر روٹیاں بناتے ہیں وہ بھی محنت والا کام ہوتا ہے مشقت والا کام ہوتا ہے تو اس طرح مشقت اور محنت کو چھو... میں مطلب اس پہ کمپرومائز کیا جائے گا روزہ نہیں چھوڑا جائے گا جو آپ نے سوال کیا ہے اور میں نے جو مدنی مذاکرے وغیرہ میں جو اس کے جوابات سمجھے ہیں میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں میرا نام کر رہا ہوں شرا کی پاک بار راہ میں میرا السلام اور ان کے بیٹے احمد حامد رضا اتاری کے لہکا کی محبت بہت مبارک ہوا نگرانی کے آپ امیر سنت سے کتنی محبت کرتے ہیں اللہ، کتنی اللہ. محبت کرتا ہوں بتا بتا برا بچے بتاتے ہیں میں یوں کہتا ہوں, یوں ہوں جو, جو بتا دی جائے جو سمیٹ لی جائے وہ محبت کی, محبت دلاث کی دلاث محبت دلاث دلاث دلاث طرح کیا بات ہے اللہ مجھے بھی نصیب پڑے باب نہیں محبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ دیر قبل جو ہم بات کر رہے تھے کہ اپنے زادے کی شادی میں نہیں گئے اور امیر عال سنت کے قرب کو نہ چھوڑا اس مقام پر بھی تو یہ بھی ایک محبت کی علامت کہیں جا سکتی ایک थो تنظیمی ترکیب ہے حفاظتی امور کی وجہ سے نہیں جانا تو نہیں جانا شرعی تقاضے بھی ظاہر پورے ہوتے ہیں مزید کالس لیتے ہیں کال کے حوالے سے منوج بھائی کافی کال ہم نے شامل کر بھی لی ہیں امیر عالیہ سنت کی محبت کا اندازہ سلمان بھائی میں یوں بھی کروں گا کہ نگران شعرا کی جو مقبولیت پہلے ہوئی تھی وہ طریقت کے معاملات پر بیانات کی وجہ سے ہوئی اچھی بات اداب مرشد کامل جو کتاب نکلی ساری ایک بیان آیا تھا شریف آتی چھبیسویں شریف آتی ہے ویسے ویسے آنے والی ہے تو جنہوں نے یہ سوال کیا وہ اپنا نگرانی شورا کے اس طرح کے بیانات سن لیں محبت کا اندازہ خود ہو جائے گا میں نے جذباتی بھی نہ نکلا شروع کو جن معاملات پہ دیکھا ہے یعنی جذباتی سے مراد میری یہ کہ جذبات کا جو طوفان آتا ہے اور ایک محبت اور ایک وہ کیفیات ہوتی ہیں تو وہ امیر علیہ سنت کے حوالے سے میں نے دیکھا میں نے ایک سوال کیا تھا جی میرے سوال کو آپ گول کر گئے تھے اس وقت تو نہیں نہیں بات میں نے کیا تھا گول دن کی بات کرتا رہتا ہوں میں تو آپ کو سوال آئے نہیں یہ آج تو جواب دے ہی دیں کہ آپ محبت مرشید میں جو بیان کرتے ہیں یہ بیان کیسے کر لیتے ہیں آپ ظاہر بات ہے ہم بھی کتابوں سے پڑھتے ہیں آپ بھی کتابوں سے جیسے سی باتیں پڑھتے ہوں گی آپ کی اور سے کوئی تیاری کر کے آتے ہیں کیسے کئی دفعہ پر? ایسا ہوا ہے کہ Allah. میرا ایک بیان تھا آپ نے یاد دلایا گول نہیں کرتا کہ بیان کو سوال کو <laughs> لمبا کرتا ہوں بس <laughs> ایک بیان تھا وہ نیچے فیضان مدینہ ہوا تھا چھبیسویں محبت ان سے نہیں کی جائے گی تو کس سے کی جائے گی اللہ اس طرح کا محبت کی بات ہے محبت کی بات رہا یہ بیان میں ڈائری لے کر آیا تھا تیاری کر کے آیا تھا اول تاخیر یہ بیان ہوا مگر شاید میں ڈائری سے بیان نہیں کر سکا بلکہ شاید ایسا کہہ سکتا ہوں کہ 26 شریف کے اب شاید اکثر وہ بیان ہے پہلے شروع میں کچھ بیانات تھے جس میں بیت کی اہمیت اور اس کے دیگر لیکن بہت سارے بیانات شاید ایسے ہیں جن کا تعلق ڈائری اور تیاری سے نہیں ہے بدی وہ آمد اپنے آپ کے پیر صاحب کے معاملے میں جذبات ہیں سال بھر کے تجربات ہیں سال بھر کے مشاہدات ہیں اللہ اللہ چاروں طرف سے آنے والے کچھ سوالات ہیں کچھ اعتراضات ہیں کچھ اعتراضات کے جوابات ہیں تو بہت ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں جو ایک بیان بن کر نکل جاتی ہیں آپ نے کیسی پیاری بات کی ابھی مدنی اسلامیوں کا جو مدنی مذاکرہ آفیئر تو کتنی دیر کا تھا اگر بہت طویل بھی کر لیں بہت طویل بھی کر لیں ایک رات ہی تھی اب اس کے تذکرے اس کی باتیں الحمدللہ وہ کئی دن تک چلتی رہیں گی ہماری ایک ملاقات ہوتی ہے دس کے جانے کے بعد تقریباً دس پندرہ منٹ ہم نے بیان کیا ہے نا وہ میں انتظار کر رہا تھا کہ بابا جائیں کچھ ایسی باتیں بیان ہو جائیں ہو جاتی ہے ایسی مرشد کی باتیں وقت آپ پہ پورا ہوا ہے جی ٹائم تو گھڑی یہی بتا رہی ہے کہ اب آپ جو ہے اختتام طرف لے کر جانا ہے ماہ رمضان مبارک ہے اور روزہ رکھو تحریک کا بھی ایک ذہن دیا جا رہا ہے تو میں کسی ایک کو روزہ رکھوانے کا ذہن بناؤں اب میرے ساتھ تو وہ افراد ہی ہیں جو روزے رکھتے ہیں اب میں کیا کروں یہ اس پر ایک پیغام بھی ہو جائے گا ناظرین کے لیے بھی ہم سب کے لیے بھی اور سلسلہ آپ نے طرف بھی آ جائے گا روزہ رکھاؤ تحریک کے حوالے سے رکھوائیں میں تو یہی کہوں گا اگر اللہ توفیق دے تو جس جس کو بھی آپ کو تجربہ آئے گا یہ روزہ نہیں رکھتے اول تو یہ کہ انہیں ماہر اس آج کے بیان میں شریک کروائیں شرکت کروائیں دوسرا یہ کہ آج کا بیان محض یہ نہیں کہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے بلکہ ان اللہ آج کا بیان اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو اس کو سننے سے خود ہمارے اس آنے والے عظیم مہمان کی اہمیت اور قدر بڑھے گی اور جو روزہ رکھتے ہیں اور ماہ رمضان میں عبادت کرتے ہیں ان ان کا اور ذوق و ش میں بیان پڑھ رہا تھا کل پرسوں بیٹھ کر جو بیان کرنا ہے میں پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے ہی مجھے بھی ایسا لگا کہ یار ماشاءاللہ کتنے ماہر رمضان کے کی بہاریں اور سزائیں خود اپنے اندر ایک عجیب سی خوبصورت سی کیفیت و جذبات پیدا ہوتے میں نے محسوس کیے تو میں یہی تھا کہ انشاءاللہ جب اسلام بھائی دیکھیں گے سنیں گے تو انہیں بھی مزید ماہ رمضان کی اہمیت و قدر کا اندازہ ہوگا تو اس سے اور زیادہ اس مہمان کے استقبال کا ذوق بڑھے گا اور اس کی میں عبادت کرنے کا ذوق بڑھے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ چینل کے ناظرین اپنے فیڈ بیک سے اپنے تاثرات سے بھی آگاہ کرتے رہیے رمضان مبارک آنے والا ہے اگلا اتوار انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو روزہ بھی ہوگا لبئی سلسلہ شوال المکرم سلسل. شبال المکرم سے ہوگا سبحان اللہ مدری چینل لکھتے رہیے ڈھائی بجے کے آس پاس زہر کی جماعت ہوگی فضان مدینہ میں اچھا جا. اور ظہر کی جماعت کے بعد پھر نیچے فرض علوم کے حوالے سے کوئی ترکیب ہوتی ہے یعنی وہ ماہ رمضان میں جذبل نہیں بن پائے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ شوال المکرم میں پھر لب سلسلے کے ساتھ حاضری دیں گے اب لب سلسلے کے ساتھ ہی حاضری دیں گے یا چینج کرو گے دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا اسی وہ دیکھیں گے ابھی تو آپ مثالی وہ مثالی معاشرہ کا ایک بڑا زبردست جو ہے وہ سلسلہ مختلف انداز ہوگا ہمارا مثالی معاشرے والا سلسلے کا میں سنگل نہیں ہوں گا میرے ساتھ انشاءاللہ دو اسلام بھائی بھی ساتھ ہوں گے اور آپس میں گفتگو کا سلسلہ ہوگا اور انشاءاللہ شاء آپ کے کالز بھی لی جائیں گے مغرب کی نماز کے فوراً بعد جو سلسلہ ہمارا رمضان مبارک میں ہوا کرتا ہے دو اور اسلام ہوں گے جو ان کھانے کی قربانی دیں گے